اللہ کتابوں کے حوالے سے صنعت کے ساتھ پیش کرتا ہوں پھر اس پر دشانہ پہلے پاس کی جائے گی یعنی اصول حدیث کے حوالے سے اور بعد میں اس کی تعبیل کی طرف رجوع کیا جائے گا گویا روایات درایا تن دونوں طرح اس اصل پر باس کی جائے گی اللہ تعالی کی مدد توفیق کے ساتھ کتاب مستدرکلحم امام حاکم کی کتاب التفیف حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بائیس اور تین ہزار آٹھ سو دار ابن حزم اور دارالعمانیہ نشر کا جو چھاپا ہے نا اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو پندرہ پر اور دار المعرفت بیروت کا جو ہے نا مستقرب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 سانگلا پورا پاکستان سے وہابیوں نے شائع کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کتاب رسما کتاب صفحہ نمبر ایک سو اکتیس جلدی صفحہ نمبر ایک سو اکتیس باب ما جا مانا قول ام من ام خالے اس باب سے پہلے چاند ستر جو امام بحقی کی کتاب السما صفات کے اندر اچھا اور جناب جی امام محدث ابن جریر تبری کون? اپنی تفسیر کے اندر و مرب میں فلا کے تحت تفصیل میں یہ قول نقل فرما رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن تھوڑی سی الفاظ میں کو تبدیلی ہے یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے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 کتاب الرسماء و صفات اور حاکم کی مستدرک سے اس کی شرح پڑھ رہا ہوں اخبرنا احمد بن یعقوب اص حدثنا عبید بن غنام امبا علی علی نو حکیم حدثنا ثنا عن عنحا بن اس ان عبد دوہا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی اس روایت اس قبر تو عزیزم متن پڑھ رہا ہوں اس روایت کا اس سند کا متن متن یہ ہے آن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو قال اللہ اللذی خلق سبع سماوات ومن الارد مثلہم قال سبع ارضین فی کل ارد نبی جن کا نبیکم و آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ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 ابن عباس سے اس آیت کی تفصیل کے اندر مربیہ فرمایا ہر زمین میں ابراہیم کی طرح ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی اب حضرت جی یہ دو روایتیں ہیں ان کے علاوہ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 ابود بہار سے روایت کرنے والے پہلی روایت میں حضرت عتا بن السائب ہیں بن السائب سین کے ساتھ حمزے کے ساتھ السائب. سمجھ آ رہی کہ نہیں حضرت عطا بن صاحب سے شریک بن عبداللہ روایت کر رہے ہیں ہم نے پہلے کلام اس پہلی روایت پر کرنا ہے دوسری روایت جو ہے اس میں بھی حضرت ابن عباس کا قل حضرت ابو دہا سے مروی ہے ابو دوہا جو ہیں وہ ابو دہا سے آج روایت کر رہے ہیں عمر بن مرہ پہلی کے اندر اتاب ابو دوہا سے روایت کرنے والے اتابن صاحب ہیں دوسری میں اب دہا سے بن مرا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب ہم نے پہلے پہلی جو ہے نا اس روایت پر کلام کرنا ہے اصول حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے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 جو اس کی تعویل آسان ہے اور وہ کی, کی بھی گئی ہے اس کی تعویل مشکل ہے اور اس کو جو تا... یہ الفاظ بعد کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور تعویل مشکل ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب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 تو وہ کہتے ہیں میری تلخیص اور میری ذرا کے بغیر اس کو نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھو کے مطلب ہے کہ وہ بڑا غرق ہو جائے گا سمجھ بات کیا آ رہی تو بہرال انہوں نے جی. تو اب جناب جی امام راہ موافقت کر رہے ہیں اس کی صحیح کرنے پر امام حاکم کے متسائل ہو گئے ان کی تصحیح جو ہے وہ بغیر تحقیق کے موت پر نہیں ہے میں نے بات کیا تحقیق کرنے کے بعد جب فیصلہ کیا جائے گا جا تو پھر رہے امام ذہبی امام زہابی بھی کو نبی پیغمبر تو نہیں ہے سے خود واپیوں نے امام زہابی کا معارضہ کیا ہے اور ان کے ساتھ واپیوں نے البانی نے کئی حد اسی مستدرک حاکم کی تصحیح جو ہے نا اس کے بعد اس کے اندر امام زہبی کی مخالفت کی ہے البانی نے البانی بہت بڑا کا شمار ہوتا ہے تو اس نے مخالفت کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں غلطی کر گئے وہ کروں گا بے شما مثالیں اس کی موجود ہیں سمجھنے آ رہی اب جب امام زاوی کا یہ حال ہے تو امام زابی کے اس علم حبیص کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے لے کر انسان ہوتا یہ تو نبی آگے ہمارے سامنے اصول ہے ہم نے ان اصول یہ وہ بھی انہی محدثین علماء نے ہمیں پیش کیے ہیں ہم اصول کی روشنی کے اندر ان کے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 اب ہم ہاں اصول کو بھائی دیکھ سامنے رکھ کر اب جب بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اسی ضمن میں میں روایت اس اس کو صحیح کرنے میں اڑی چوٹی کا زور لگایا ہے سب سے زیادہ مولانا عبد الحی لکھنوی صاحب نے رجس کے اندر اس میں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 سمجھ نہیں آ رہی اطابط کی جب بات آتی ہے سامنے نا ایک طرف تو یہ بات ہے کہ بخاری کے روات میں بخاری امام بخاری رحم اللہ کی حیبت وہ سامنے ہے نہیں سمجھ آ رہی ان کی حبت اور ان کی عظمت اپنی جگہ پر اصول اپنی جگہ پر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 امام جمال الدین یوسف مرزی کی کتاب کون سی یہ حضرت عطابن اسب کے متعلق جو انہوں نے تعریف الکلام کمال کے اندر علماء در و تعریل کا کلام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 میل جو بات کو ملا جلا کر بیان کر دیتے تھے جی تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ بھائی حدیث کوئی اور ایک اور, اور کو ملا دینا ہے جی یا حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کے اندر کوئی جناب جو الفاظ نہیں تھے وہ اپنی مان مانوی لیا کے اپنی طرف سے زائد کر دینا بہرحال اس طرح گل جن کو ایسا کہنے ہیں نا کہ خلط ملت کر کے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 بلم یا کمزور ہو گیا چیتے جڑا نا سہی ذہن میں نہیں نہیں رسم رکھ سکتے تو آپ نے فرما دتا کہ جناب میں احفلا نے کو سنیا جنہوں حضرت وحم لگ گیا وہ لگ گیا اور کہہ تیس حدیث میں نے عبیدہ سے لکھیں حضرت عبیدہ سے ایک بھی انہوں نے نہیں لکھی تھی حضرت وحیب سے یہ تہذیب القمال میں امام مرزی جمال مرزی نقل کر رہے ہیں فرماتے ہیں وہاں اختلاط الشدید یہ اختلاط شدید ہے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 وہ فرماتے ہیں اپنی اس تاریخ کے اندر حضرت ماہین اتابن صاحب ایک تالا تمام فمن سام عامل ہو قدیم عامن ہو جریر و غبوی اتحتا حضرت, بن حضرت بن نے فرمایا کہ حضرت بن صاحب یہ شریف ان کا گیا تھا جس کی وجہ سے بات ملا جلا کر کر لیتے تھے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 ابو حاتم رازی کون امام بخاری کے ہم بس وہ فرماتے ہیں بندے تو سچے تھے لیکن اختلاط سے پہلے اختلاط سے جب خلط ملت کر لیتے تھے باتوں کو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, کی ادھر،, ادھر, کی ادھر ملا دیتے تھے تو اس وقت جو ہے نا ان کی حدیث کے اندر بہت گڑبڑ آ گئی جی ہے اس وجہ سے ان کے بعد کی روایتیں اس کے بعد کی روایتیں جو ہے نا ان کی وہ قابل احتجاج میں قابل نہیں ہے اچھا امام نسائی مشہور حدیث کی کتاب کے مصنف آپ فرماتے ہیں حدیث قدیم پرانی جو پہلے ان کی حدیث تھی وہ صحیح تھی بلانہ تیار آباد میں یہ تبدیل ہو گئے سمجھ میں بات کیا رہی پھر چند شخصوں کے نام انہوں نے پیش کیے حضرت بن احمد شعبہ اور سفیان سوری کہ یہ انہوں نے اور ان کے علاوہ ایک دو اور ہیں جنہوں نے ان اختلاط سے پہلے اور ذہنی کمزوری سے پہلے ان سے روایتیں لی ہیں اچھا امام حمایتی فرماتے ہیں سفیان سوری سے کیا ہاں فرماتے ہیں میں نے صاحب سے قدیمن سنا صرف جب ہمارے پاس ہوا ہے ایک مرتبہ تو میں نے سنا کہ یہ حدما کن تو سمعتوں وہ ایسی اڈیشن بیان کر, را, کر رہے تھے جو پہلے میں ان سے سن چکا تھا تو فخالا تفیح اس کے اندر گڑبڑ کر دی انہوں نے ان سے گڑبڑ ہو گئی فخلت ہو میں ان سے بچ گیا اور لہٰذا ہو گیا پھر میں نے ان سے اڈیشن لی میں نے کہا اب کام خراب ہے اب حضرت کریں شریف جو ہے نا وہ قائم نہیں رہتا اور باتیں جو ہیں وہ خلط ملت کر لیتے ہیں اس وجہ سے میں نے پھر سفیان شوری فرماتے ہیں میں نے ان سے روایت کرنا چھوڑ دیا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 ابن الیا نے کہا یہ میرے نزدیک لہس سے بھی زیادہ ضعیف ہے لہس ضعیف ہے میں عتا سے میں اتا سے صرف ایک تختی لکھی تھی اور دو جانبوں میں سے ایک میں نے مٹا دی. سمجھ نہیں آ رہی اچھا پھر آگے علی بن مدینی کے حوالے سے علی بن مدینی وہ ہیں کہ جو امام بخار احماء اللہ کے استاد ہیں امام بخاری کے استاد ہیں تو ان کے حوالے سے لکھا ہے طبقات ابن سعد کے اندر یہ ہے سبقات و ابن صاد کے اندر علی بن مدینی نے فرمایا کہ یہ جناب خلط مل تو کر لیتے اختلاط ہو گیا تھا ابن سعد نے کہا آخر میں ان کا حافظ تبدیل ہو گیا تھا ہاں جی اور پھر امام بخاری نے اچھا امام بخاری نے خود حد دافا کتاب الوحافہ اس صغیر امام بخاری کیا ہے میرے پاس پڑی ہے کتاب الدعافا اِس صغیر اس کے اندر ان کو ذکر کیا ہے یعنی امام بخاری نے ان کو ضعیفوں میں رکھا ہے کبھی کبھی رابیوں میں نہیں رکھا یہ تو بہت بڑا والا ہے امام مخاری کا اچھا سمجھ نہیں آ رہی بھائی اچھا امام ترنزی کا نام سنا ہے امام ترنزی فرماتے ہیں صاحب قد صاحب یہ صحیح ترمزی میں انہوں نے کہا ہے یہ جو ترمزی علیش کا الزام نہیں ہے اس کے نے فرمایا کہ ان کا ذہن پر جو ہے وہ کمزور ہو گیا حافظہ کمزور ہو گیا اچھا پھر آگے جناب جی دارہ کتری فرماتے ہیں ایل کے اندر کتاب اور ایلال امام دارہ کتری. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک قرد فی آخر دفعہ آخر ہو گئی لہذا بھائی دارا کتری فرماتے ہیں اللہ حدیث ہی. جو پہلے لوگوں نے ان کے ذہن شریف کمزور ہونے سے پہلے جنہوں نے روایتیں کی ہیں ان کی قبول ہیں دوسروں کی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی اچھا او ہو ایک اور مزے کی بات سنو بھائی شیعہ ہوا ہے شیعہ خوئی خوئی خوئی شیعہ ہوا ہے موجم الخوئی کتاب ہے جلد نمبر گیارہ سفر نمبر ایک سو چھپن بشار آواد اس کے حوالے سے رہا ہے یہ لکھ رہا ہے کہ یہ واقعی بدل چکے تھے اور ان کی تبدیلی کی وجہ سے روایتیں غلط ان سے روایت ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے شیوں نے تقیے کے جواز کے اندر موجم الخوئی کے اندر شیئے نے اطابل صاحب اسے روایت نقل کی ہے اور اس نے کہا ثابت ہوتا ہے یہ شیعہ ہے حالانکہ وہ سنی امام تھے لیکن محض وہ ذہنی کمزوری کی وجہ سے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 یہ غلطی ہے ان کی یہ مطابت نہیں یہ جالت ہے جن نے مطابق کا فیصلہ کیا ہے اس کو مطابت نہیں کرتے جی یہ تو احتراب ہے, ہے وہ اتنے الفاظ بڑھا رہے ہیں کم آدم کن آدم نو کنو ابراہیم کا ابراہیم عیشا کا عیسا سمجھ نہیں آ رہی اور ادھر صرف اتنا کل ابراہیم اس کو مطابق کیا ہے اس کو شہادت بھی نہیں کر سکتے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 وہ جو عامر بن مرہ ہیں وہ آتا بنا صاحب کی نسبت مضبوط تکڑے اور ہمیشہ آخر تک وہ ذہنی اعتبار سے کبھی ہے حافظ کے اعتبار سے کبھی ہے ادھر کوئی خلل نہیں آیا جو ادھر آیا ہے حتہ کے انہیں عامر بن مرہ کے متعلق عبد الرحمن بن مادی امام ہیں جرو و کے ان کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے توجہ ہے نا آمد. ان کے حوالے سے یہ لکھا ہے بھائی عبدالرحمن بن مہدی کے حوالے سے آمر بن مرہ کے حالات میں تہذیب الکمال کے اندر کیا لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا ارباد اور بالکو بن مرہ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 اور تین اور شمار کیجیے امر مرغا کے ساتھ اب حضرت جی یہ میدان یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان عبد الحی لکھنوی صاحب ہوتے تو میں کی بارگاہ میں ابن گزارش کرتا کہ حضرت اللہ اس کو پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے یہ اس بچے سے بھی ذرا سن لیجیے بچہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں یا کہ دیکھو تو صحیح ادھر کیا ہے علم ہوتا ہے اصول وصول ہوتے ہیں اللہ درست بات کا الحام وہ کرتا ہے جس پر چارنا یہ پہلے میں تحقیق پر مطلع نہیں ہوا مراتب سید مراتب علی شاہ صاحب لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا میں نے کہا نکالو کتابیں لکھا کتاب یہ نکال لیجیے جب بات آئی میں نے کہا وہ شاہ صاحب کی بلا بات بن گئی یہ کیا لکھا ہے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 تاویل آسان ترین مانا بیان کرنا میں ابھی آپ کو مانے بیان با با با مطلب با اپنی طرف سے بتا بھی چکا ہوں پھر آپ کو سناؤں گا انہوں نے کیا مانا بیان کیا مانا توجہ نہیں کر رہا ہے تو حضرت بات یہ ہے کہ بن صاحب الفاظ بڑھا رہے آمر بن مرہ وہ الفاظ دو نقل کر رہے ہیں جنہوں نے پوری سطر بنا دی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 کیا ہے یہ بہت بڑی خطا ہے حضرت جی یہ الفاظ خطا ہے یہ الفاظ اچھا ان, ان کے اس کے ساتھ اب پیچھے چلے ذرا بن صاحب سے کون روایت کر رہا ہے وہ شریک من عبداللہ ہے شریک کون ہے شریک بن بولو بولو شریک بن اب شریک من عبداللہ کی طرف آتے ہیں حضرت بن صاحب کا حال تو دیکھ لیا آپ نے اب شریک بن عبداللہ کی طرف آتے یہ میں اس وجہ سے کھپ رہا ہوں اس وجہ سے میں جناب یہ وقت نکال کر اور آپ کے سامنے دماغ سوزی کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے اعتقاد کا مسئلہ ہے ارے بھائی اگر ہم سمجھنے لگ جائیں یا یہ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 مو دیکھتے رہ جائیں گے اسی وجہ سے ہمارا قلندر لاہور اقبال کہتا ہے ڈبو کہ کے... چکی کتنے کسی خبر کے سفی ڈبو چکی کتنے سفی ہو سوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیش تو کہتا ہے پتہ نہیں کہ یہ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 سنت کا وہی امام ہوتا ہے جن کے بیان کردہ عقائد جو ہوتے ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیا جائے وہ اعلی سنت کے امام عبد الحی لکھنوی صاحب کو یہ مرتبہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ اعلی سنت کے امام بنتے اگر عالیہ سنت کے امام ہوتے تو اتنا بڑی خچ نہ مارتے جتنے وہ کھچ مار گئے پنجابی میں میں کہوں گا ختم ہو گیا۔ اور اس سے ختم گئے کہ اس اے اے اس کو صحیح کر کے اور او آ پھر قران کی ایت جو ہے اس کے در تابعلہ شروع کر دی وغیرہ وغیرہ عجیب قرمو اگے چل کر اس پر مزید بحث کروں گا۔ اس وقت جو سر دست بات ہو رہی ہے نا وہ شریح ابن عبداللہ سورج کیا لیجئے جی, جی, جی شریح ابن عبداللہ کے متعلق کلام دیکھتے ہیں جی محدث ابن کثیر توج کون تفسیر, تفسیر ابن کثیر میں اس میں شبحان لا کے تحت کس کے تحت انہوں نے معراج اور اسراء کے متعلق روایتیں جتنی ہیں صحیح حسن ضعیف تینوں درجے کی جت... اکٹھے کی ہیں اکٹھے کر کے ان پر حکم بھی لگایا ہے کیا ہے کس درجے کی ہے شریف میں عبداللہ بخاری شریف کے رواد میں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے مسلم کے رواد میں سے بھی ہے لیکن کے مسلمان بخاری نے مطابات کا نقل کیا ان سے ہاں اصول میں نہیں لائے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 صحیح بخاری کی سب سے بڑی وکالت کرنے والے حافظ حافظ الشان وہ کتنے مروت تو کتاب گر چکی ہے حافظ الشان امام ابن حضر اسکلانی ہے فتح الباری کا مقدمہ حجی ساری کے نام سے جو انہوں نے پوری جلد ہے. مقدمہ امام امام کی شرح آپ کی شرح کا مقدمہ ہے یہ ایک پوری جلد بنا دی انہوں نے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 یہ کہہ رہے ابن معیم اور نسائی نے کہا اس میں کوئی حرض نہیں نسائی اور ابن جارود نے کہا لہ سب القی شریک میں نہیں ہے پورا مضبوط رابطی نہیں ہے یہ سعید قطان لا امام سعید القطان آپ بہت بڑے امام جرا تعدیل کے ہوئے ہیں آپ شریک میں عبداللہ سے روایت نہیں کرتے تھے فرماتے تھے جی میں اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہوں ذرا بات سمجھنا بھائی اصول کے اطفاق کر رہے ہیں ابھی تو کہتے ہیں تکلیف مت کرو ہم کہتے ہیں آ جاؤ پھر اب ادھر تکلیف کیوں کرتے ہو نہیں امام بخاری بس اس کو لے رہے ہیں کیوں یہ باقی کیا ہے کہ نات میں امام بخاری ہوں باقی نہیں ہوں امام بخاری کے ساتھ جو تھے مشاق جو تھے وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے امام بخاری نے کسی سے پڑھا ہے تو خدا سے پڑھ کر ہیں. ارے بولو بھائی تو جن سے پڑھا ہے کیا ان کو پاسے کر دیں یہ لیجیے جی امام ابن حجر اسکلانی آ کر میں فرماتے ہیں جماعت روایت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 جن کا حال ہے آپ کے سامنے اچھا ہاں وہ یہ تو اے حافظ ابن اسکرانی کا حوالہ پیش کیا نا وہ رہتے ہیں کثیر کہاں ہے ابن کثیر کہاں ہے یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھا یہ کیا کہتے ہیں جی وہ نقل کر کے نا یہ آپ کہتے ہیں فائنہ شر... اے... ہاں امام مسلم سمجھ جو ہے امام مسلم حضرت ہارون بن سعید سے وہ ابن واحب سے وہ سلیمان سے سلیمان فرماتے ہیں فضادہ ناکاستہ قدم و اخارا میں کچھ زیادتی کی کچھ کمی کر لی کچھ آگے کر دیا کچھ پیچھے کر دیا تقدیم و تاخیر کر دی کہتے ہیں وہ کما کال مسلم رحم اللہ تو فائن وہ امام مسلم کہہ رہے شریق بل عبداللہ بہ از تارا بفی حاض الحدیث امام مسلم کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں امام مسلم کہہ رہے ہیں شریک بل عبداللہ بن نمیر از تارا بفی حاض الحدیث اس حدیث میں ملک اضطراب کیا انہوں نے کیا مطلب یہ شاک شبہ کا شکار رہے جس کی وجہ سے الفاظ تبدیل کر دیے ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا بولو بولو یا ضبط نہیں کر سکے الفاظ کا کیا نہیں کر سکے یہ فیصلہ ہے یہ حافظ اپنے کثیر نقل کر رہے ہیں توجہ نہیں کی امام مسلم رحم اللہ کا کون وہ بولیے اچھا تحزیب الکمال کو بھی اٹھا لیتے ہیں انہوں نے بھی کافی کچھ لکھا اس کو تحریب الکمال توجہ ہے نا سونا یہ دیکھو جی تحریب الکمال امام مرزی کیا کہتے ہیں حضرت یا بین مہین کے پاس تو کچھ لم جک شریک اندہ ہے. کچھ بھی نہیں کہ اچھا جریر کہتے ہیں کہ یا بین مہین کو کہا گیا تو پوچھا گرو نے کہا شریک سیکھا تو ہے لیکن لا یوتھ پختہ نہیں ہوتے بات کو پختگی سے محفوظ نہیں کر سکتے یا غلط اور غلطی کر جاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کر جاتے ہیں اچھا حضرت فرماتے ہیں شریک صدوق ہے سیکا ہے لیکن ہو جب یہ خلاف کرے کسی اور راوی پہ تو پھر وہ دوسرا راوی ہمیں پسند ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں یعنی حافظ کی وجہ سے بولو حافظ کی کمزوری کی وجہ سے اچھا عبد الجبار بن محمد خطابی کہتے ہیں میں نے یاد کو فرما... کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں شریک آخر میں آخر میں خال آخر میں آخر کیا ہو گئے و ولط کرنے والے کالا مذالا ہے وہ ہمیشہ ایسے کہا ہے ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے اور یہی وجہ سمجھو یاقوب بن یاقوب بین شہبہ فرماتے ہیں شریک سچا ہے سکا ہے لیکن سیول, سیول جدا اچھا ابراہیم بن یعقوب جوس جانی فرماتے ہیں شریق طالب الحدیث مائل اچھا اور جناب جی <تصفح> آ, آبنا یہ و کہہ رہے ہیں کثیر الخطا تھے شاہ باہم تھے غلطی کرتے تھے اور پھر آگے فرماتے ہیں وقت کان الله اغالی اتم ببو ہاتھ مادی فرماتے ہیں شاح کیا ٹھیک ہے نا جی یہ نا یہی ہے ٹھیک سمجھ نہیں آ رہی ابو ہاتھ ابھی کیا کہتے ہیں پڑے ہیں سامنے فرمایا صاحب بولئے اچھا قطان فرماتا ہے میں نے سال تو شریقی فلم یقین میں نے کدی حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا تو وہ صحیح بیان ہی نہ کر سکتی اچھا بہرحال یہ مختلف جو ہے نا امام ترمزی فرماتا ہے شریک کثیر اور غلط ہے یہ الفال پر دو. امام ترمزی کیا کہہ رہے ہیں <تصفح> بہت <تصفح> غلطیاں کرتے ہیں اچھا اور سُنیے ابراہیم جوہری فرماتے ہیں امام شریف نے چار سو حدیثوں میں غلطی کی ہے اتنوں میں چار سو حدیثوں میں غلطی کیا یہ بشار بشار آباد کا حوالہ لے کے پڑھ رہا ہوں آپ بولیے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 شریت تو بدل سکتے مم. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری سوری کا نوش عرش کے رسول ہونا یہ ہمارا یقین ایمان ہے آخری نبی ہے نہ آپ کے دور میں نہ آپ کے بعد کوئی نبی نبوت نہیں لے کر آ، نہیں آ سکتا جو یہ مان ہے وہ چٹا کافر ہو جاتا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 اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح ثابت ہی نہیں ہے ان سے جو صحیح ثابت نہیں ہے ہم کیوں مصیبت کریں بھائی اور مصیبت کر کے اس کو صحیح کر کے نوز مل قرآن کو بدلے ہم قرآن کہتا ہے نبی آخری نبی ہے ہم کہیں نہیں جی نیچے کوئی اور باتا ہوا اس کے نیچے کوئی اور بانٹا ہوا, ہوا اس کے نیچے کوئی اور باتا ہوا ہے یہ ظلم آپ کیسے کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے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 حافظ ابن کثیر کی حال بدایا میں نیا کروں گی یہ پڑھیے پہلی, پہلی جز باپ ماچا فیصد سات زمینوں سات زمینوں کے متعلق جو کچھ آیا یہ حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں وہ حق قد اللہ سر المروی عن ابن عباس انه قال في كل ارض من الخلق مثل ما في هذه حتى ادم قاسمكم وابراهيم تا ابراهيم کو ف هذا ذكر هو بل جوز مختصر والتقى البيهقي وكلاسواي والصفات صح نقله عنه على انه اخذ هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الاسرائیليات عافی قول منقول ہے فرماتے ہیں ابن جرید نے اس کو مختصر نقل کیا امام بھایا کی اسماؤ کے بعد میں اس کو پورا جو نا تمام الفاظ کا ذکر کرتے ہیں فرمایا اگر نقل اگر حضرت ابن عباس سے اس کا منقول ہونا اس کا روایت ہونا صحیح ہو اگر صحیح ہو یہ شاکلے بولا جاتا ہے یہ یقین کے لیے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 کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے نا اس وقت کے ان سے باتیں نقل کر لیتے تھے ہاں جی اور پھر اس کے متعلق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا حج دے سو ہم بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے روایت کر لو کوئی حرج نہیں کہ ان کے اندر فرمایا جی عجیب باتیں ہوئی ہیں واقعات ہوئے تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ ان کی شریف, ان کی ایسی بات کہ ہم پھر دیکھیں گے روایت تو کر لی لیکن دیکھا جائے گا کہ شریعت کے مطابق مخالف تو نہیں ہے اگر شریعت کے مخالف ہوگی تو رد کی جائے گی اگر ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتی تو پھر اس کو رکھ لیں گے صحابہ اکرام اسی نظریہ کے ساتھ بعض صاحب اکرم روایت لے لیتے تھے حافظ ابن اپنی تصویر فرماتے ہیں کہ یہ روایت پھر اسرائیلیوں کی ہے جو حضرت ابن عباس کے پاس پہنچی اور انہوں نے بیٹھے ہوئے کہیں بیان کر دی اور جناب چل پڑی تو یہ کیونکہ ہماری شریعت کے سراسر خلاف ہے آپ سے پھر ایک تصویر ایسی اس کو مردود سمجھو اس قابل فرماتے ہیں کہ عوام کو اردو کتابیں یہ تجربے قرآن عزیز کے پڑھنا حرام ہے اسی وجہ سے حرام ہے اب بتاؤ جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں جو اصلاح اسلام کی جو یہ جناب باتیں یہ اصول یہ قواعد یہ ضوابط یہ کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ جو نہیں جانتا وہ تو بڑھا کر لے گا کہ نہیں کرے گا جس وجہ سے ہمیشہ ہر کام کے استاد ہوتے ہیں ان سے بول لینا پڑتا ہے سمجھ نہیں آ اور یہاں پر ہر نتھو کار ممبر کو جڑ جاتا ہے ممبر کو بندر کی طرح چمٹ جاتا ہے چمٹ کر کر جو آتا ہے منہ میں حضرت صاحب امام غزالی بن جاتے ہیں اور پھر اپنا شروع ہوئے حضرت کے منہ سے کوفر بھی نکلتا ہے پھر بھی نکلتا ہے. جو نکلتا ہے حضرت کہتے ہیں میں ہی ہو ہمارا حوالہ اور اگر بہت اچھا جمپ مارا تو بہت ہی چھڑ مار دیتی جی اس میں آیا امام سفوری کی کون سے وہ وہاہد المجالس کے اندر میں نے دیکھا کے میں نے ان کتابوں کی باتیں جو ہے وہ مضبوط باتیں سکھات شمارت تھی سیکار باتیں تو شمارتیں باتیں نہیں لکل جال یہ واضح کتابیں ہیں بھائی ان میں ہر طرح کا پس آ جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جناب یہ مسئلہ تھا اس کا اس طرح حل ہو گیا اب وہ دوسری روایت رہ گئی جس کو آمردر مردہ والی جس کے اندر صرف اتنا ہے کہ فی کل دن نہ وہ ابراہیم میں سمجھتا ہوں اس میں تو گھار نہیں اس کی تاویل ویسے تو اس کی بھی تعویل کی گئی ہے لیکن اس کی تعویل جو ہے یہ جو پہلی روایت ہے نا اس کی تعویل بھی کی ہے انہوں نے اللہ با خالوسی بغدادی رحمہ اللہ نے سب سے روحمانی شریف آپ فرماتے ہیں واکول شرح کہ مراد ہو انہا فی کل اردن خلقا یرجعون الى اصل واحد رجوع بنی آدم فی اردنا الى آدم علیہ السلام وفی افراد ممتازون على سائرهم کنوح وعبراہیم وغیر ما فینا انہوں نے کہا کہ اس, سے اس کا کوئی اقلی اور شریط اور پر معنی نہیں ہے اس کی سیعت کا یہ بات جائے اس کو اگر معنی اس کا کیا جائے تو یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ ہر رمین میں ہر زمین میں کوئی مخلوق ہے جس طرح بابے آدم علیہ السلام ہماری اصل ہیں اسی طرح اس مخلوق کی اصل کو بڑا ہے ان کا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اصل اور بڑے ہونے میں اور حضرت ابن سے آپ یہی اب لکھنوی اور دوسرے حضرات بھی نقل کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا وہاں پر ملائکہ اور جن ہیں ملائکہ اور جناس ہیں جن. جن. جن.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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیر کی تبلیغ کرنے والے ہیں لہذا ہاتھی کے معنی میں ہے نہ ابراہیم ابراہیم حکایت کے اندر رہنمائی کے اندر راہبری کے اندر تشمیش دی جا رہی ہے اور اہلیت اور مثلیت آبدری کی جا رہی ہے اللہ اللہ سمجھ اللہ نہیں آ رہی ہے اللہ حقیقت اللہ حال تو اتنا ہے اس داستان کو بڑھا کر کوئی کہاں تک لے جائے اور جو آپ دیکھیں گے پھر دیوبندیت اور مرزائیت نے کیا چاند چڑھائے کیا کیا, کیا, کیا, کیا کارنامے سر انجام دیے ان لائنوں نے ہاں جی دیوبند پھر آپ کو موضوع کا جو ہے نا وہ دیوبندی اور مرزائی یہ آپس میں کیا ہے دیوبندی اور مرزائی باپ بیٹا ہیں یہ آگے عکائق آپ کے سامنے کھلیں گے ہاں جی یہ تو میں اس وقت مطلب ہے کہ بھی آپ کو ان کی گمراہ کن باتوں سے بچانے کے لیے یہ ہدایت کی مثال آپ کے سامنے جلا رہا ہو سمجھ نہیں آ رہی تو حاصل ہو گیا کہ نہیں ہوا اب یہاں پر دیکھیے یہ جو دوسری روایت ہے نا اس کے خود امام بحاتی جو نقل کرنے والے ہیں اس روایت کو اب ان کا کلام سناتا ہوں دوسری جو دوسری حضرت مرا والی نہ وہ ابراہیم والی وہ کیا فرماتے ہیں کدھر گئی کتاب امام بحقی رحمہ اللہ آپ فرماتے اسناد حاضہ توجہ بھائی اثنا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما عن اسناد و حاضا یہ میرے دعوے کی دلیل ہے اللہ اکبر توجہ میں نے کہا پہلے صنعت صحیح نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں اسناد و حاضہ امر بن برہ والی روایت جو ہے اس کو نقل کرنے کے بعد ہارا کا اشارہ اسی طرف لوٹاتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو ہے نا اس کی صنعت صحیح ہے ابن عباس تک اس کا مطلب ہے مخوم مخالف اس کا صاف ہوگا کہ جو اوپر والی ہے صحیح ہے وہ توجہ نہیں کی یاد خارجہ یہ صحیح ہے وہ پچھلی اگر دونوں امام بحقی کے نزدیک صحیح ہوتی تو آپ فرماتے ہاں اشنا دو ابن اپنے آپ اللہ تعالیٰ صحیح ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے کیا فرمایا اسنادو دو ہاں صحیح ہن الحمد للہ اللہ حضل وفقت اللہ حاض الم آفقت الحمد للہ حاضل مفقت ہے کیسی بات ہے ناس کے زیر میں جو بات آئی امام بخب کی بات سے اس کی تعید ہو برمان. بولیے برمان. اب آگے آپ فرما اسی کے متعلق یہ جو عامر بن مرہ والی روایت ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں یہ ایک آپ توجہ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 اس مطلب واحر میں مر رہا کمزور ہے ایک ہی بات ہے شادی دوسری بات نہیں, ہے ہے بات ہے دوسری بات نہیں ہے اس کا جی مانا امام خست الانی شار بخاری ساری شرح بخاری ارشاد ساری شرح بخاری ادھر ہوگی وہ او پر پڑی ساری پہلی جلد مقدمے کے اندر لکھتے ہیں امام خست الانی بولو مطلب بیان کرتے لکھنوی صاحب کی کتاب الرفع والتکمیل اس کے اندر الفاظ ذرا بیان کرتے ہوئے کہا واہن میں نیچے عبد ابو غدہ عرب کا وحابڑا ملولا وہ نیچے یہی مانا نقل کر رہا ہے کا یہاں پر اب حضرت بڑے کاظمی جس کو غزالی زمان بحث وقت کہتے تھے نا میں ذرا ان کا لطیفہ پیش کرنا جاگرو کروں ملک سر ذرا توجہ کیجیے آپ کے علاقے غزالی زمان ہے یہ کتاب ہے ان کی مقالات کاظمی کیا کون سا حصہ دوسرا بول بولو دوسرا حصہ ہے آپ اس اس میں فیض الباری شراب بخاری انور شاہ کشمیری نیو بندی کی فیض باری شراب بخاری جی. کی بھارت نقل کی اور فیض باری والا امام بحتی کی وہی شاہ زون پہ مر رہا وہی بارت نقل کر رہا حضرت اس کے تحت اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں باوجود ہے کہ وہ راوی کی وجہ سے شاذ ہے مرہ اور درمیان میں, یہ میں لکھ دیا راوی راوی مرہ راوی اور لقب کیا بحقی وقت میں تو کہتا ہوں بہ کیا وقت تو, تو کہتے وقت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 میں نے تھوڑی دیر بعد باتیں کرتے کرتے پھر میں نے اپنی طرف سے میں نے صحیح تلفظ کیا میں نے کہا شاہ بے مرہ جو لکھا ہوا ہے نا اب انہوں نے سنا وہ مقالات کازمی میں تو بے مرہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا جاتی کرو کیا کہہ رہے ہو میں انہوں نے دکھایا مجھے میں بیڑا یہ کیا غزالی رما کا حال سمجھ نہیں اچھا چلو حضرت سے غلطی ہو گئی تو پیچھے تو نسل بیٹھی ہوگی ہے غزالی کی ضروری تو بہت ہے مفتی اقبال صاحب ایسے ہوئے وہاں پر نئے شاخ جو خود بہت حضرت ارشد آزمی صاحب ہیں وہ خود غزالی زمانہ بنے ہوئے ہیں چلو کوئی ان کو نظر آ جاتا ہے بیڑا گھر کے یہ بدل لے چلو ابا جی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے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 اب میں وہاں پر سوچنے لگ گیا میں نے کہا یار مرا کی وجہ سے جو, جو شاہ کہہ رہا ہے تو اس نے کیا دیکھا ہے کوئی راوی دیکھو مرا کوئی ہے ابھی اس میں اس سند میں تو دونوں سندوں کا مطالعہ کیا وہاں پر مرا نام کا راوی نہیں تھا ہاں بن مرا ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں میں نے کہا شاہ صاحب کیسی عجیب بات ہے راوی تو بیٹا ہے باپ کا نام تو لکھا ہے باپ کے طور پر یہ عجیب بات ہے کہ مغرب کی وجہ سے شاد ہو گیا وہ تو راوی ہے ہی نہیں تو شاد اس کی وجہ سے کیسے ہو گیا <سلام> کی ملک صاحب آپ کے غلالی دماغ کی گستاخی کر رہا ہوں معاف کرنا ذرا ناراض نہ ہو جانا گلطان شہر کی گلطان شہر کے غزالی کی گستاخی کر رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی ہم تو پہلے ہی بدنام ہے تو بہت گستاخ لوگ ہیں جو لوگ ہم اپنے آپ کو ہمارے شیخ شمار کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں گستاخ ہیں تو ہم تو پہلے ہی بدنام ہے بھائی تو چلو پہلے بدنام ہے ایک بدنامی یہ بھی ساتھ لگ جائے گی تو اس کو اٹھا لیں گے ہماری کے کون سی کمزور ہیں کیوں جی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 اب حضرت جی ایک تو علطے کا دیا اس کے اندر استراب تھا یہ اس دوسری بات شاہ پہ مر انہوں نے کہا کس نہیں مان پایا کے بولو انور شاہ کشمیری جو بندی ان کے گھر کا والا پیش کرتا ہوں انور شاہ فیض الباری میں کیا کہتا ہے تو اس نے پید بخاری جلد تین سو تینتیس تینتیس چونتیس پر اس نے بات کی ہے بولو بولو یہ کہتا ہے وہی بات نقل کر رہا ہے سر شاہ حضم اچھا پھر آگے کہتا ہے الحاث الحاف ہے جب یہ شاہ ہے اللہ کو به امر صلاح و سلامینا یہ ایسا, ایسا قول ہے کہ جس پر ہمارے نماز روزے کا بھی جس کے ساتھ تعلق نہیں ہے بولا یہ تو ہمارے ایمان کی کسی چیز کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارا تو یہی خیال ہے کہ اس کو اس کی شرح چھوڑ دینی چاہیے اور اگر کہتا ہے آگے یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اپنے شیخ پیر قاسم نالوتوی پر تنظ کر رہا ہے لطیف انداز سے کہتا ہے ان کا کہتا ہے اگر تو بے علمی کی وجہ سے تو پیچھے پڑ رہا ہے اور بے بغیر کسی علم کے اس بات کے پیچھے پڑ رہا ہے جس کا تمہیں پتا نہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ بات کر رہا بڑا عجیب اس وجہ سے منسوخ کر رہا ہے کہ گنا کر رہا ہے کیوں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور مطالعہ تک تو مالا صلاح کبھی ہے علم اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں اور جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا گنا ہے یعنی کیا مطلب کیا ایسی بات کرنا گنا کبیرہ بن جاتا ہے بات سمجھے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے تو وہ کہتا ہے چلو تبھی گناہ کرنا بھی چاہتا ہے نا اس کو اشارہ کے جناب نشانہ بنا کر یہ پہ رہا ہے تاریخ کا نشانہ بنا رہا جناب اگر تو کرنا بھی چاہتا ہے جنوبی کچا مارنیاں بھی نہیں تو گھوشنا بھی چاہنا ہے اپنے مانے مطلب اس طرح گھوس جس طرح کے ارباب حقائق اربابے اب یہاں پر پھر وہ ارباب حقائق والا معنی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کون کہ بیا ایک آلم امثال ہے ایک آلم اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے ہر چیز کی مثال ادھر موجود ہے جس کو تم کہو ہر چیز کا اکثر جی ہوتا ہے نا وہ ادھر موجود ہے رسول اکرم کا بھی اکثر موجود ہے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ سلو میراج کی رات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو شبے میں آسمانوں پر دلہے کی شکل میں دیکھا اور ساری کائنات کو دلہن کی شکل میں دیکھا. <سلام> جس سے آپ کو بتایا گیا کہ کیا محبوب جس طرح کہے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 اپنی مثالی شکل دیکھی اسی طرح مثالی شکل ہے یہ کون کہہ رہا ہے بول بول بول بول اسی وجہ سے کہتے ہیں جب اس کے مو سے اور بھی باتیں نکلی ہیں وہ میں اس, اس حصے اور قسط میں بیان نہیں کر سکتا کہتے ہیں پھر وہ باتیں جب نکلی گئی تو استاد کا جی بہت بڑا مہد تھا ان کا نکال دیا اس کو دیوبان سے پارت کر دیا <laughs> یہ تو کیا, کیا بارے بڑے کی بعد میں پھر جا کر تبدیل ہوگا خیر مطلب یہ ہے کہ اب اس کے شاگ ہونے کا قول کالج یہ. پھر یہاں پر ایک دوبندی سے میری بات ہوئی تھی نا وہ کاڑوی جو تھا خیر المدارس کا شیر المدارس والا اس نے کہا تھا مجھے انور کاڑی اس نے کہا تھا یہ جو شاز کہہ رہا ہے کس کو کہتے میں نے کہا وہ اوسط کی مخالفت اس نے کہا یہاں پر کس کی مخالفت ہو رہی بتا تو میں نے اس کو کہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امام بحقی کہہ رہے لیکن پھر آج میں امام بحقی کے حکم شزو پر مطلع ہوا ہوں کیونکہ یہ تو اور کسی کی وایس صنعت سے ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو شکا وہ مانا جو ہے شاز کا وہ تو ہو نہیں سکتا یہاں پر تو آج پھر میں شرع نخبہ کے حوالے سے اس حقیقت پر مبتلا ہوا ہوں کہ بھائی شاذ کے تین معنی اصول حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ایک معنی امام شاط اللہ کا ہے امام خلیلی صاحب الرشاد کا ہے شاہد الرشاد امام خلیلی کا ہے تیسرا امام حاکم کا ہے یہاں پر امام حاکم اور امام خلیلی کے معنی کے مطابق نرشاد کہا گیا ہے سمجھنے کی یار توجہ نہیں کی وہ کیا ہے شرع نخبہ اٹھاؤ شرحیے شرح نخبا حفاظ الحدیث توجہ بولو بولو سبحان اللہ. یہ کون یہ شرح ہے ملا علی قاری کی ملا علی قاری ہاشیا شرح نخبہ کے اندر امام خلیلی کی کتاب الارشاد بھی الحمدللہ للہ اس کے اندر حدیث اور کیا سب کی کے حوالے الحفاظ الحدیث کا امام خلیلی فرماتے ہیں وہ علیہ فاض الحدیث کیا یہ لی. جی امام خالی لکھ کر شاہ وہ ہے کہ جس کی ایک ہی سند ہو اس میں شیخ سکا یا غیر شیکا اکیلا ہو اگر وہ غیر شیکا سے روایت کرے تو متروک ہو جائے گا قبول نہیں ہوگا اپنا وہ غیر شیکا ہو تو پھر متروک ہوگی مقبول نہیں ہوگی اور اگر وہ شخص شیکا ہے اور اکیلا ہے تو پھر توقف کیا جائے گا حجت نہیں قائم کی جائے گی اس امام بخار امام بحقی نے اسی معنی میں لیا ہے اور امام حاکم نے یہ معنی کیا ہے کا کہ شیکا اکیلا ہو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 قل امام بحتی نے لیا ہو کیونکہ بعید نہیں اس وجہ سے کہ وہ استاد ہے امام حاکم استاد ہے ان اور شاگرد استاد کا قول لے سکتا ہے سمجھ نہیں بات کیا بول بول بولو, بولو اسی وجہ سے شاہ صاحب کی کتاب کے حاشے پر ملک لکھایا ہوں قول تو بیعون اللہ تعالی ہوں لعل الامام البعیقی رحمہ الله مشاہ على قول الحاکم ولی سبب بعید لئنہو شیخو تمنیارے اب میری سمج کے مطابق اس حدیث کے اوپر جو کلام کرنا تھی ہم نے روایت مکر بیٹھا اس کے اندر علامہ آبد لکھنوی صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ سب کے جوابات آباد یعنی دوسرے لفظوں میں ان, کو اس, ان کا اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دینا اور قابل حجت قرار دینا یہ کسی طرح صحیح نہیں بننا سمجھ نہیں آ رہی خصوصاً اس کے حوالے سے دوسری جو ہے اس کے اندر اتنا پریشانی نہیں ہے پریشانی کس میں سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک چست اثر ابن عباس کے حوالے سے بات اور تمہید اور اسباب وجوہات بیان کرنے کے اور مثالہ تاجر الناس کا وجوہات جو ہے نا درج پیش یہی وہ اثر ابن عباس ہے خلاصہ سامنے آ جائے گا آپ کے یہ وہ اثر ابن عباس کا قول تھا یہ سوال پیش کیا جائے تحظیر اللہ کا مصنف قاسم نانوتری خبیص کو اس نے پھر جو جو, جو عبدالحی لکھنوی صاحب ہیں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 ایمان کر سکے آج تک انشاءاللہ شاء قسط میں آئے گا یہ کس منظر ہے تحظیر الناس کا معنی ہوتا ہے جو اس کی کتاب ہے نا تو اس کا تحزیر الناس آثر ابن عباس اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا ابن عباس کے اثر اس کے انکار سے آن انکار ہے آثر ابن عباس کہ ابن عباس کے اثر کا انکار مت کرو یہ ڈرا رہا ہے وہ کنجر ڈراتے ڈراتے خود بھی کافر بن بیٹھا ضروریت کو بھی کافر کر رہا ہے ہمارے امام جلال سیدود بڑے بڑے علماء نے یہ زین نصیب کر لو لاخی بات کرتا ہوں اس قسط کی کہ یہ یہ اثر قول خود سے مسلمانوں میں چل رہا تھا کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کیا. اگر کسی نے کی ہے تو ابن کثیر کا حوالہ سن لیا پہلی بات ہے صحیح نہیں اگر صحیح ہو بھی جائے تو اسرائیلی روایت علی اعظم قرآن کے مقابلے لا نہیں سکتے اس کو لیکن انگریز جب ان خنجیروں کے انگریز کا جب دور آیا ایسے بولنا ان کو تلاش تھی کسی ایسے بات کی ایسے مشفق و مہربان بات کی جو ان پر نوازیں کرے یہ ان کو خوش کرے وہ ان کو نوازے تو ایسا موقع پا کر ان خنزیروں نے ایسی باتیں لکھی جن سے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 اور پھر ان کا کال ان کو وہاں تک لے گیا کہ تقسیم ہوگی کافر پکے ثابت ہو گئے وہ آپ یہ روایت سن چکے ہیں پھر درایتن پھر باس ہوگی اس پر درایتن باس کر کے تو پھر جناب جی ہم تحضر الناس کی طرف جائیں گے اور بتائیں گے پھر جا کر حوالے پیش کریں گے ہاں اور حوالوں سے ثابت کریں گے کہ وہاں بھی مسٹر جناح کی یہ مجرم لیگی ہے نیچری اور میں ہاں موضوع کیوں کہ اصل یہ ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہے نا مم. یہ ہیں اصل باپ مرزائیوں کے مرزائی ان سے پیدا ہوئے ہیں مم. یہ دعویٰ ہم ثابت کریں گے موضوع معمول باز اس بات میں معمول للموضوع اس کو باز کہتے ہیں انشاءاللہ یہ میں معمول ثابت کر دوں گا موضوع کے لئے سمجھ نہیں آ رہی مم. تو جناب جی پھر ان شاء اللہ یہ جی موضوع مکمل ہو جائے گا اور یہ آج روایت السط تھی اللہ, تعالی اللہ کی ہاں ایک بات رہ گئی یار اس حوالے سے وہ اللہ تعالی کو منظور ہوگا تو میرے اس میں ذہن میں یاد کرا دی المقاصعید الحسنہ امام سخاوی کی کتاب ہے جی تو المقاصید الحسنہ کے اندر بھی اس پر کلام کی گئی ہے روایت کے حوالے سے میں شفحا نمبر بہتر پر حدیث ال اردن اصد الفیقل اردن نبی اور نبی یہ الفاظ بہتر کر آپ فرماتے ہیں پہلے نقل کرتے ہیں کہ امام بہت نے یہ کہا سارا کر کے پھر آپ فرماتے ہیں یہ قول نقل کیا کا ابن کثیر کا وہی جو پہلے سنا چکا ہوں ابن کثیر کا سنانے کے بعد آپ فرماتے ہیں الفاظ سن لیجیے وزان کا بام صالحاف صخاوی کا فیصلہ سنیے وزال قبام سالو ایسی باتیں لم یوخ برد ہی وسیع معصوم جب ایسی بات معصوم نبی علیہ السلام کی طرف سنا ہے سند اس کی صحیح نہ ہو وہ قائل ہی وہ کہنے والے کی طرف رد کر دی جاتی ہے قابل قبول نہیں ہے تو فرماتے ہیں جب اس کا قائل ہے ہی اسرائیلی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 حافظ سخاوی کس کے سواگرد ہیں حافظ ابن اجراس کلانی کے اللہ ارے بول تو صحیح اللہ! امام جلال الدین سیوتے کے ہم حفر ہیں اب میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں ہے رہ گئی ہے <laughs> <laughs> آصر ابن عباس پر محدود بحث کے حوالے سے ہاں اتنا گنجائش رہ گئی ہے کہ مولانا عبد لکھنوی صاحب جو ہے نا ان کے رسالے زجر الناس علی انکار آصر ابن عباس میں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 انہوں نے ان کے اختلاف سے پہلے ہم سے روایت کی ہے اس رسالے کے اندر یعنی رد الناس کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اختلاط السائب سے پہلے شریف بن عبداللہ نے ان سے روایت سلسلے میں علامہ لکھنوی رحم اللہ نے غفر جو لکھا میں پیش و خدمت کرتا ہوں کر تحذیب مقدمہ زاہدہ و شعبہ و حماد بن زید عیوب و حو یہ سب باری کے مقدمے سے انہوں نے برقرار ہوتی ہے اگلی بارت یہ ہے وہ ناکال بہد ہوم ان تہذیب الکمالی منسا میں ہم قدیمن قبل آئی تغبہ و شریک و حماد اب نقالہ یہ جو عبارت ہے علامہ لکھنوی صاحب کی ناکال بادمان کا عید ابن حضر الحمہ اللہ کی فتح الباری کا مقدمہ اور تعریف التظر شکر مرآد کرنے سے پہلے یہ اعتماد ہو سکتا ہے کہ یہ حافظ ابن حجر اسلانی نے ہی ذکر کیا ہو نا بہاد سے جو عبارت ہے اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ یہ مولانا عبدالرہ لکھنوی اپنی کلام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نا قلب یعنی بعد الحما نے کیا ہے تاغی ملتمال کے حوالے سے بے. لیکن جب تاغی و تازیب اور مقدمہ خطر الباری دیکھا جائے نا تو پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور یہ احتمال یہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ حافظ ابن حضرت اسلامی کا کلام ہے اس وجہ سے ان, ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات لہذا یہ متعین ہو گیا کہ ناقال آباد ہو گیا یہ عبارت کل کیا ہے حافظ اپنا مولانا عبد الحیح اب انہوں نے کن سے نقل کیا بعد ان سے کون مراد ہے اس کا اس کو خود انہوں نے ذکر نہیں کیا آگے بعد نے نقل کیا تھا حضیب المال دو بزرگان دین علماء کراؤن فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی چاہے بڑے سے بڑا امام ہو جب وہ کسی کی بات نقل کرے روایت کرے تو اس وقت سامع کے لیے سننے والے کے لیے وہ یہ حجت اور دلیل چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کے راحت بنتا ہے کہ تو خود تحقیق کر لیے. یعنی دوسرے لفظوں میں یو کہیے کہ پھر اس بڑے, بڑے, بڑے, بڑے بڑے امام کی بات جو ہے نا وہ بول اجتری رہتا یعنی وہ نقل حجت نہیں رہتی جب تک کہ نقل جو ہے نا اس کے اندر اس کی سند کے اندر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 اور ہم نے تاج الکمال مرزی کی طرف مراجات کی دیکھا اس کے اندر اس بات کا نام و نشانی نہیں ہے کہ شریف انہی رواج میں شامل ہیں کہ انہوں نے عطا, عطا سے عطا دن اقسائب سے قابل ذکرات روایت کیا ہو ان رواز کے اندر تاریخ الکمال میں شریف بن عبداللہ کا نام و نشان نہیں جیسے ثابت ہوا کہ یہ نقل غلط ہے نہیں آ رہی یہ نقل اب جب یہ نقل غلط ثابت ہو گئی تو معلوم ہوا اب یہ وصوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آتا سے شریف بن نے تو یہ بن جائے گا اختمال اور ایسی باتیں احتمال سے ثابت نہیں ہیں سکتی سمجھ نہیں آ روایت کی باتیں اختمال سے ثابت نہیں ہو سکتی اس کی محدثین نے علماء کرام نے خصوصاً یعنی علم حدیث کے جو حضرات ہیں متعلقین انہوں نے تصریح کی حاطل بنیاد رسلانی ہے ست الباری شرح بخاری کے اندر بارہا لکھا ہے کہ احتمال روایات کے باب کے اندر احتمالات اختمالات نکلے استعمالات سمجھ نہیں آ رہی تو اب حضرت جی اس کے بعد واسطہ روایتن اور محبت خانہ باعث کے حوالے سے ये मसला रह जाता है हाँ इसी उनके अंदर ये भी अल्प करता चलो कि मौलाना अब्दुल भाई लखनवी के साथ मुनाक्षा मुआवजा करते हुए मैं अब यह करता हूं कि अगर असाबिन अब से यह अला सबीद तनजुल बात कर रहा हूँ अला सबीर तस्वीर कर چاہب لگتا سے شریق بن عبداللہ کا سماج جو ہے نا وہ اگر قبل رض اختلاط مان لیا جائے تو پھر بھی مفید اس نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ شریق بن عبداللہ پر پہلے اور کلام پر سن چکے ہیں کہ وہ خود حافظ یعنی حافظ کے اعتبار سے کمزور تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حدیث معراج کے اندر کافی گڑبڑ کی ہے اور اس کی موتے میں ان میں تبدیلی کی نہیں جی نای. تو ہماری گزارش علامہ عبدال لکھنوی کے سامنے یہ ہے کہ عطا بن اصاہبا شریف بن عبد اللہ کا قبل اختلاف مان بھی لیا جائے تو شریک بن عبداللہ اللہ کے ہوتے ہوئے روایت صحیح نہیں ہو سکتی خصوصاً یہ جی مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مطابت ہی کہیں سے نہیں ہے چلو شریف عبداللہ کی مطابت ہوتی جو ان کے ساتھ مطابت بھی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے رہی <سلام> آگر مرا بالی تو روایت ہے آگر بن مرہ والی روایت وہ تو مطابت مانگنی پڑتی ہے اس کے الفاظ کے الفظ فی الحال الدین ناو علیہ السلام وہ مطابق نہ ہو سکتے مطابق الفاظ کے موافق ہونے چاہیے شاہد میں یہ ہے کہ مانا ایک ہونا چاہیے الفاظ مختلف ہو یا تو نہ مانا ایک ہوتا ہے نہ الفاظ ایک ہے معلومات نہ مطابق بنتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اچھا تو اے कलाम पेश करने के यानी ये जवाब हमारी तरफ से है पेश करने के बाद अब एक मसला रह जाता है जो बड़े जोर शोर से मौलानबी साहब ने पेश किया वो ये कि हजरत अब्दुल्ला अबिन अब्बा यानी हजरत अब्दुल्ला अबिन अब्बास ये उनका क्राम में से हैं कि जो बनी इसराइल की रिवायतें नहीं लेते थे समझ नहीं आ रही बनी इसराइल की रिवायतें نہیں لیتے باوجود جواب سے جواب, جواب, جواب یہ نہیں جی لیتے تھے اب انہوں نے یہ تقریر جو کی تو سوال کے جواب میں جو سوال ان پر کیا گیا ہے کہ اتنے تصویر کر رہے ہیں کے اس کو اس کی صدر صحیح مان لی جائے تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات میں ہو جائے ابن تدریف کی تفریح اور اللہ و نے اس کو برقرار کال کا والا پیش کیا میں کے اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس ان راغیوں میں سے ہیں کہ جو ان صحابہ میں سے ہیں جو بری اقرائل سے رائے نہیں لیا کرتے ہمارا اس پر یہ جواب ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھیں ہمارا یہ جواب ہے کہ آتاب الصائد والی روایت یہ صحیح نہیں ہے یعنی یہ سنب یہ بل عبادت کا صحیح نہیں ہے بات رتم ہو گئی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 وہ کہتے ہیں دن، دن، دن، دن جی یہ کوئی مسئلہ غلطی مسئلہ ہے اس کو جس ٹائم مانے سات نبیوں کو نبی جی ان کو مانے یا نہ مانے کیسے عجیب بات کر رہے ہو افسوس ہے سات خاتم النبی جیند کر رہے کہتے نہ مانے, مانے یہ کیسے عجیب ظلم ہے کہ ایک نبی کو نہ ماننا تو مطلب کافروں ہے اور تم کہتے ہو کہ جناب مطلب ہے کہ مانے مانے اس کو مانے نہ مانے یہ مسئلہ بنا لے اس کو ندی کیسے بنا جی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے خاتمین اور دعویٰ کیا جا رہا ہے نہ مانو ایسی کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے بالکل کچی باتیں قید کے بات کرنا یہ ذنی مسئلہ نہیں مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ کے اندر ایسی کچی بات ان کا حق نہیں بنتا تھا سمجھ بات کیا رہی تو ان کا یہ کہنا ہم نہیں مانتے جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو عقیدے کے بعد میں صاف لکھ رہے ہیں میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کرتا ہوں یہ تفریح ابن عاشور ہے نا ہر تقریر وقت ہوئی عاشور کی جب اس زمانے کھل رہے میرے خیال میں یہ عبد اللہ کے شاگرد کی جو آیت ہے نا بارہ نمبر سورت تلاب کی آیت نمبر بارہ بھائی او کدھر گئی جن یہ جن تو اور پڑھ لی یہ yeah. جگ نمبر اٹھائیس میں اسی صورت طلاق کے تحت جناب جی نا صفحہ نمبر تین سو پانچ پہ امام معذری جو ہے نا بالکل مذہب سے کون امام معذری ان کی کتاب ہے تالمر شرفات مسلم جس کا اقبال اقمال الم کے نام سے کاغذ مالکی نے کیا اور کاغیر کی جو مسلم کی ہے یہ المعلم کا اکمال ہے کیونکہ انہوں نے مکمل لڑک کی تھی. انہوں نے انہوں نے اس کی تکمیل کر دی تو یہ جو ہے نا کے کے سے اسی آیت کی تحت تفسیر میں لکھتے ہیں جو شخص کسی کی زمین سے ایک پارے پنجابی ایک گفٹ ظلم بھی تھان پہ لڑے گا لبے گا سبلہ کرے گا تو فرمایا سات قیامت پہ سات زمینوں سے اس کے گلے میں پائے جائے گا ڈالی جائے گی اچھا اس حدیث کے متعلق شرا کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں امام مادری الح محمد فقتب کو لہو رویے اور نل خبر لاحد ول قرآن ہوئے گا وبر ہوئے گا لم یا تھا وہاں تنگ لم یس حل خت ہو گیا جبا انتہا یہ امام باذری کی کتاب المعلم کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے امام باضری لکھ رہے ہیں کہ میرے شاید ابو محمد عبد الحمید رحم اللہ جب میں ان سے الگ چلا گیا جب میں ان کے پاس پڑھنا پڑھ کر وہاں چلا گیا جدا ہو گیا تو میں نے ان کی طرف لکھا انہوں نے میرے طرف سے لکھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن و حدیث میں ہیں شرح میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ دیکھ سے پتا چلے زمینیں ساتھ ہیں اور پہ بتایا جتنا آسمان ہے میں نے ان کی طرف لکھتا اڑنا اللہ, سبع اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کی اور زمین سے ومینل ابد اور زمین سے نیسلا اڑنا ان کی مثل سمجھ آ رہی تو اچھا میں نے زور فرماتے آئے یہ حدیث میں نے ان کو لکھے کتاب لیا انہوں نے واپس مجھے کر لیا تھا میں یہ لکھا تھی یہ آج اپنے معنی میں رکھ نہیں ہے یعنی جو تمہارا مطلوب ہے اس میں لس نہیں ہے اس میں دو استعمال ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکل اور حیات میں اس جیسی ہو آسمان جیسے آسمان و جیسے باقی جتنا وہ کوڑا ہے جیسی کوڑا ہے وہ گولا جی گول ہے عد میں بھی ہو سکتا ہے تو جب یہ استعمال آ گیا اور جو حدیث تم نے پیش ہے وہ اخبار احاد میں سے تو فرمایا جب پرانے بات مکتمل ہو کئی بانوں کا نسنا ہو <تصفیح> کیا نہ ہو نسنا ہو اور اخبار احاد ہو تو پھر فرمایا طور پر یقینی طور پر ان سے جو ثابت ہو رہا ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا پر فرمایا یہ مسئلہ عملیات میں صحیح ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ برختار احتجاج پر سب کیا جائے یہ امام معذری کے استاد کا فیصلہ ہے اور وہ بھی محدت سے مال کی مذہب کے محدت سے محدت اچھا تو فرمایا نامزم کروا سے پھر میں نے ان کو جواب لکھا مجھا یا... بس کا ارادہ کیا میں نے کہ یہ اہتمام بعید ہے وہ مصر والا مصر سے لیا ہے والا. یہ ان کا اپنا خیال تھا ان کا استفاد جو ہے نا میرے نزدیک ان کا استفاد خود بعید ہے میں جس طرح کے اب زور دے رہا تھا نا سردم سندھ میں ابھی ظاہر کروں گا سب تو خیر میں نے بات کو بڑھایا پھر استعمال کے متعلق میں نے تردد تجار کیا اور جناب مطلب انہوں نے جواب دینا بند کر دیا استاد صاحب نے جواب دینا اس کے بعد کلام کرتے کرتے ہاں اس کے بعد کے عاشور آشرول لکھتے ہیں اور امام بازری کے کلام آپ فرماتے ہیں تھا یہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھو پہلے فرمائے آسمانوں کے مطابق فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کر دیے ایک تو سبا کا لفظ استعمال فرمایا دوسرا سماوات کا سبا ہے جب زمین کی باری آئی نہ سب کا لفظ ہے نہ جمع کا لفظ ہے اور یہاں پر جو میں ترجمے میں زور دے رہا تھا کہ منل ارد زمین سے یہ کیوں نہیں فرمایا بالا مثلاؤں نا یہ سب آپ کا جاتا ہے سالا کا پیدا کیا تھا تم آسمانوں کو اور زمین کو اور اگر اتنا کہے دیتے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعد اللہ کتنے لگتا تھا اس این الفاظ کے اتارنے کا بولو بولو اتار سکتا تھا تو کیوں نہیں اتارنے دے گا معلوم اب منل ارد زمین سے یہ مین جو لگایا گیا ہے نا باریہ لگایا گیا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ باپی جس سے ظاہر یہی ہوتا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا طور پر اللہ تعالیٰ دے اللہ کے کلام میں جیسے دے سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سے اشارہ اس بات کا ملتا ہے مل لگانے سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ محفوظ و... و... جو ہے نا بازل وجوہ ہے میرے کو دل وجوہ نہیں چاہے کہ جس طرح وہ گول ہے یہ بھی گول ہے سمجھ نہیں تو ہی جاتا ہے اچھا کہہ رہے بڑے آشور فرماتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں افراد ارد زمین کے لفظ کو ارد کے لفظ کو مفرد لانا یہ اس بات پر چڑھالت کرتا ہے کہ زمین واحد ایک ہے اور مبافرت میں یہ مبافرتیں یہ مانا یہ جیسے تو جتری یہ کورس سے بہتر ہے یعنی امام عبد الحمید دیتے نا کہ وہ تو حیات شکل و حیثیت یہ کرنے ہیں مسئلہ ہننا حل سے عظیم ہونا کہ وہ بھی عظیم مخلوق ہے میری یہ بھی عظیم مخلوق حدیث فرماتے ہیں حدیث کا جواب دیتے ہیں ابن عاشور فرماتے ہیں تو ان لوگ مجھے ایشانی منشور ملا وہ آخرت کے حوال میں سے اتحال کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کو سات یہ جو فرمایا جو ہاں جی کہ سات زمینیں اتنا سات زمینوں سے اس طرح ہو کہ جس طرح جس کی زمین اس نے لی ہے اسی طرح ایک سب کا بنایا جائے دوسرا تیسرا اللہ کا ہوئی نہیں بات رہی وہ بھی بہت سب ہے ایسی بات ہے کہ وہ اور ثبوت ہے اور زندگی آیت جو ہے وہ کتی ثبوت ہے زمین دلا لگتا ہے اور قطعی مسئلے پر استظار ہو رہا ہے آ رہی اچھا اچھا اللہ انا اللہ ترقی کے لیے لائے اللہ بے مداوع ویسے بھی عربی کے اندر سات سفر وغیرہ اس طرح کے الفاظ افد کے عربی کے اندر مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تینوں میں ہزار والا سمجھایا شاید شادی رحمت اللہ تعالیٰ نے پانچ دن زندگی چار دن زندگی چار دن ہوں یہ اور پھر آگے کہتے ہیں مرادات معلوما جی بار پہ بڑا عجیب کرتے ہیں یعنی کلام کی ترکیب سے یہ کہتے ہیں کہ لوکانات معلوم ہوتے تو پھر ہوتا بہتری کرتی تاریخ ہے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 متحم ال <سؤال> کلام اور عبد الحمید ادقل کی تحقیق کلام رہی خیر آسوس ایسے ہیں کہ عبد الحمید کا کلام جو ہے وہ تحقیق کے اندر کلام سے بہت ہی ہوا ہے بہت زیادہ کہنا ہے اور ہم بھی اسی کی تعریف جس طرح وہ استاد ہیں اس بات کے اندر بھی استاد ہی ثابت ہوئے ہیں سمجھ بات کی ہر अच्छा ये मसौरा जनाब जी अब ये बात थी हाँ जी उनका जी कहना यानी अल्लाह नालक नबी रहम्ला का साथ जमीन खिलवा के हैं और से تو یہ اب میں یہ مکمل کرنے کے بعد اب گرایت پر بات آتی ہے کچھ کیا بولو نا کچھ کلام ہیں یہی جو ابھی اسا شرد امام بازری اور ان کا جو مجاوق یعنی مراسلہ آپس کا جی پیش کیا ہے نا اس سے مانا بھی مانا جو ہے وہ لاز ہوگا شاید اپنے عاشور وغیرہ اور علامہ محمود عالوسی بغدادی جی وہ بھی یہ احتمالات اور یہ باتیں ذکر کر رہے ہیں وہ وہ گئے اس طرف ہیں بغدادی صاحب کے وہ مان لینا چاہیے کہ ساتھی ہیں, طبقات ہیں لیکن ٹھیک ہے ہم جو ہے نا وہ طبقات سے, سے انتہائی کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہاں پر ہے جی اور رسول کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جناب جی وہاں پر یہ سب کچھ آج کا اترنا کتابیں یہ سب اتر آتا رہتا ہے ہیں اس میں سلام ہے سمجھنے اور اس کو ہم محال لیکن مستقبل ہے ان دلاقل <متحدث> اور لیکن اس کا انکار پر جو ہم زور دے رہے ہیں نا جی تو وہ ماحول وجہ سے چمبارا ہے عقیدہ کا مسئلہ اس کے ساتھ محلہ ہے نبوت اور سالت کے دوسری دن آپ علیہ وسلم کے خاتون دیجیے اب جناب جی نا راجت کے اعتبار سے جب اس پر سلام کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی کے اعتبار سے اس پر غور کرتے ہیں نا اعتبار سے کے اعتبار سے حضرت جی جب غور کرتے ہیں تو ایک آیت ہے اور ایک یہ اثر یہ وضاحت ابھی کر چکا ہوں کہ آیت تو اپنے معنی میں نس ہے رہا یہ اثر اثر کے متعلق یہ گزارش ہے کہ اس پر صنعت کے اعتبار سے روایت کے اعتبار سے کلام ہو چکی ہے یہ قابل احتجاج نہیں ہے قابل احتجاج کون سی روایت یعنی والی وہی امر بن مرہ والی اس کے اندر اتنا حیثیت کی کل نحو ابراہیم والے کیا نبو ابراہیم والے شاید ہر زمین میں ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہے, ہے. سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے متعلق ہمارے علماء کرام زیادہ تر اس طرح جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃس جس طرح ہاتھی ہیں تو ہدایت میں ہی صرف تشویش دی جا رہی ہے اس طرح باقی زمینوں میں بھی ہادی رابر موجود ہیں <تصفح> وہ بیا <امبیاء> نہیں <تصفح> ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر کرنے کی ہے نا جو اس کا صحیح معنی مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید اکبر محی الدین ابن عربی اور مجدن القصانی رابطی اللہ کا اب اس کی بدل وہ کیا ہے یہ شاید مجدد جد الفسانی رفیع اللہ تعالیٰ مقبوب شریف جلد ثانی ہے جو وارث علوم رسالت ہیں خصوصی طور پر اور او دوسری او دوسرے ہزار کے مجدد ہزار سال کے ایک سو سال کے مجدد ہوتے ہیں ایک ہزار سال آپ الفطانی دوسرا ہزار یعنی آپ کے زمانہ شریف میں پہلا ہزار سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر آپ کے وقت تک مکمل ہو چکا تھا دوسرا ہزار شروع ہونے لگا تو آپ کا وجود با ان میں کچھ آیا گیا اس وقت سے لے کر ہزار سال تک کے لیے آپ مجد رہے اس وجہ سے آپ کو مجدد متدد ثانی کہا جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور آپ نے مجدد الامی کے مانا پر بھی مشیور بات کو سلام کیے اور اس کے فٹاس میں آنکھیں کہ کیا فٹاس ہوتے ہیں مجد الامی اس کو کیا امتیاز حاصل ہوتا ہے باقیوں سے آپ سرکار کا یہ مقدول سمبر اٹھاون ہے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 میرے خیال میں آپ جو مرشد کے بیٹے ہیں خواجہ محمد تقیح یا پھر اور بزرگ ہیں بارہ بہرحال سوال عالمی مثال کے متعلق کس کے متعلق ایک اعلی ارواح ہے بولو بولو بولو وہ اتنا لطیفہ کہ وہاں پر کیفیت بھی نہیں ہے ایک اعلی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کیفیت بھی ہے اور مادہ بھی ہے اڈن نہ کیفیت ہے نہ مادہ ہے جو عالم ہے وہ ہوتا ان دونوں کے درمیان ایک اللہ تعالا نے جہاں فائدہ کیا اس کو عالم مثال کہتے ہیں اس کے اندر کیفیت تو ہوتی ہے مادہ نہیں آم. مثال مثال دیتے, فوٹو تم دیکھتے ہو یہ جی. فلم ہے فلمیں ہوتی ہیں ٹی وی میں بنتے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 یہ ایک تمثیل پیدا کی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو شعلہ مثال کو کچھ سمجھا جا سکتا ہے اس کے قریب ہوا جا سکتا ہے تو حضرت جی اعلی میں مثال کے متعلق اس سے یہ بھی نہ سمجھنا کہ آپ یہ موبائل طرف جا لوگی کیونکہ اعلیٰ مثال الح بھائی وہ خالق کفیل خالق کفیل جب مخلوق کے وابستہ سے ظاہر ہو اگر براہ راست ہو تو اس پر کوئی ہے جب مخلوق کے واسطے تو ناہروں سے دیکھا جائے گا کہ مخلوق کیوں کہ مخلوق کو اختیار دیا ہوا پھر دیکھا جائے گا شرح میں جائز ہے کہ نہیں اگر شرح میں نہ جائے گا تو حرام ہوگا اگر شرح میں جائے گا تو بندوں کے لیے کہیں گے تالک کے لیے نہیں کہیں گے تالخ تو ہر چیز ایمان سے بتاؤ کو فرمان جو کا پھر مسلم صاحب کو پیدا کون کرتا ہے وہ فر کو اللہ پیدا کرتا ہے کافر کو قتل کر سے رب کو کچھ نہیں کہتے وہ خالق ہے تو مثال یہاں پر, پر, پر, پر, پر, پر مووی مو فلم, فلم بنانے والے کی ارداز نہیں بچی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں ہو وہ خالق ہے کافر پر بہت احترام ہو ہماری بات کہہ رہی نہیں اچھا جی جی تو انہوں نے لکھا کیا لکھا توجہ کیجیے گا نشتہ بولن کے شیخ محی الدین ابی در فطوحات مکیا حدیث سے نقل میں کن کیا فربودہ آگاہ کرنے اطال سے آگا توجہ بھائی شیخ محی الدین ابن رضی اللہ تعالیٰ فتوحات مکیا شریف کے اندر آپ حدیث لکھ رہے ہیں کیا صلی اللہ علم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے سو ہزار آزم پیدا کیا کتنا ذریعے گلاس بولو حدیث <laughs> کی تخریج کرنے والے یہاں پر یعنی تشیید المبانی تشہید مبانی کے نام سے کسی عالم نے مکتوبات امام ربانی جو ہیں ان کی احادیث تقریب کی ہے جس کا نام رکھا ہے تشیید المبانی کی تقریر احادیث مکتوبات امام ربانی تو تشیید المبانی والے نے اس کو خالص چھوڑ دیا کہ ان کو ضرورت ملی نہیں ہے لیکن خطوط مکیا کے اندر موجودہ ہو سکتا ہے ان کے جتنا بھی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کتنے آدم بنائے بولو بولو ایک, لازم. ایک لازم. سے نیارت اور حضرت نے حکایت کر رہے ہیں نر بعد مشاہدات عالمِ مثال کے سربت طباف کعبہ معذمت کی ظاہر سن کے ہمراہ منظم طباق کے آپ فرماتے ہیں میں میں کعبات اللہ کا طباف کر رہا تھا اس طباف کے دوران ایک جو تواف کرتے ہوئے میں نے دیکھی میرے ساتھ ساتھ سباب کر رہے کہ من اچھا رہا نویں کہ میں ان کو پہچانتا ہوں وے تباب اے شام دو پہ عربی ابھی خاندان طباب کے دوران اس جماعت نے دو شیر پڑے عربی. کہ یقین آزاد دو پہ تین لطن کار کماس تم سین بہار سے پورن جی شیر جس کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے بھی تمہاری طرح کئی سال یہاں تباہ کیے سب مل کر میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ شاید یہ شاید عالم مثال کے ابدال ببکالے نے قطور یقہ اجیحا بجانے من نگاہ کرد و فربوت کے من آ جملائے تو اسی دوران جب کہ میرے دل میں یہ خیال اٹھا کے یہ اعلیٰ میں مثال کے ابدار ہیں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 اچھا من من پر سیڈن کے چند فوتے تو حضرت آپ کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے سب کیا فوتے من زیادہ سال اللہ چالیس ہزار سال سے بھی زیادہ دنیا من الگ کاچن اب ابتدائے اس سات ہزار سال تمام شدہ میں نے سوچا کہ یار ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر تخلیق کے آدم سے لے کر آج تک سات ہزار سال پورے نہیں ہوئے کتنے سات ہزار سال ہی نہیں ہوئے یہ ڈائیس ہزار سال پہلے کا دادا کہاں سے آ گیا سمجھ نہیں آ رہی بات ہاں شیخ فرمودا مجد پات لکھ رہے ہیں سمجھ بات کیا اگر یہ فقر بات ہوتی نا شیخ مجھے اپنے عربی رحم اللہ کی سمجھ بات کیا تو پھر احمد چلو کچھ نہ کچھ شاک میں پڑے اب دوسرے بزرگ کا ساتھ مل گیا مجھے دلتے سانی جیسدے ہیں جب اس بزرگ نے جواب دیا میرے دل میں یہ خیال وہ تھا فوراً میرے حدیث یاد آئی رسول فرمان كون سا ان اللہ کا میں ہے آل فے آدم فے سو ہزار آدم پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے شاید اکبر کے میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ وہ حدیث بات کے بزرگ کی بات کی تاریخ کرتی ہے یہاں تک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 آپ فرماتے ہیں تم غور نہیں کرتے کو اس بزرگ نے تباہ کے دوران یہ فرمایا کہ میں تمہارے دادوں سے ہوں سمجھو نہیں تھی میں اب وہ دادے ہونے کی رسمت کر رہا ہے کیا کہہ رہا میں تمہارا دادا ہوں اب یہ کوئی نام ہے کے چالیس ہزار آدم ہوں یہ آدم علیہ کلام جو معروف مشہور ہے ان کی نسل سے ہو ہر کوئی جانتا ہے کہ اپنی عربی بار حضرت آدم کے میں سے وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا دادا ہوں کیسے ممکن ہے کہ حقیقت اور حال میں چالیس ہزار ایک لاکھ آدم ہوں یہ اس آدم کے اولاد سے بھی ہوں اس آدم کے اولاد سے بھی ہوں یہ کیسے ممکن ہے معلوم ہوا وہی ہی بتایا جا رہا ہے کہ آلام افسان کی بات ہے کہ میں, امثال میں یہی آلام اے یہ سات ہزار سال جس کو ابھی نہیں گزرے یہی عید آتے کی مثالیں پہلے تھی تصویریں تھیں ہلکا سوالتالہ ارے بھائی میں ان کی مثالی شکل ہوں جو چالیس ہزار سال پہلے گزرا ہوں لہذا ایک ہی آدم ہے جس کے تم بیٹے ہو میں ان کی مثال ہوں تو تم میرے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 وہ اعلی میں مثال سے میری فوٹو تصویر جو ہے وہ کہیں پیش کرتا ہے کسی کے سامنے لیکن اتنا فرق ہے زیر میں رکھنا اتنا فرق ہے کہ بزرگوں کا اعلی میں مثال اور اس فوٹو میں فرق ہے اتنا کیا یہ جس جی بن کر جس شکل میں مریض پر چلتے کام کرتے وغیرہ یہ جی صرف شیشے میں جاتے ہیں یہ تصویریں ہیں اور شیشے میں رہتے ہیں نا لیکن ان کا جو عالم مثال ہوتا ہے نا بزرگوں کا وہ عجیب ہے وہ عجیب عالم مثال ہے اس کے اندر بزرگ کی مثال جو ہے نا روح نہیں کی ہوتی ہے نا وہ مثالی شکل لے کر کر دیتے کسی کو مار جائے کسی کی امداد کر جائے دکھی کے دکھ دور کر جائے یہی وجہ ہے کہ اللہ سی <سجل> دن سے شانی حتیٰ حسالان اور سرکار <سجل> نے <سجل> گرا شریف کے اندر فرمایا حضرت فرمایا صحیح کا معلوم ہو سکے قادر جیلانی اور مولانے اس کے خوشی روحوں کے ان دونوں بزرگوں کی روح عالم ارواز کے عالم مثال کے, کے, کے, کے اندر آ کر لوگوں کی اپنے جس میں آنے کے پہلے عالم مثال کے اندر آ کر لوگوں کی امدادیں کیا کرتی تھی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 اس اس کی ساری عجیب ہوتی ہے لیکن یہ اس وقت ہمیں بڑی عجیب لگ رہی ہے اور یہ اس کو بہت مت جو میاں صاحب آرے پر یہ جو ہے نا شیخ قاضی احمد اللہ رائے کرتے بہتر صبور میں فرماتے ہیں قول ہے اروافنا شاید کہ ہماری روحیں جو ہے نا وہ جسم کی طرح طاقتور ہوتی ہے اور ہمارے شد روحوں کی نصیب ہوگی نا چار چوہان کی باہر سے ودتے لکھ لکھن اس دفتر دیکھ رہے ہیں اس دفتر اجیب لکھے او دی نے بلکہ سنو یہ ہمارے امام کا اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر مقامات پر کروڑوں مقامات پر بچ اپنے غلاموں کو جن کو چاہتے ہیں جیسے مشرف فرماتے ہیں فرمائے وہ کس طرح ہوتا ہے وہ عالم شکل آپ کی روح شریف مثالی شکل لے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مختلف شکلوں میں دیکھا جاتا ہے اللہ! جو آپ کی حقیقی شکل شریف ہے وہ ایک ہے الحمد اللہ کسی کو کسی شکل میں نوازتے ہیں کسی کو کسی صورت میں نوازتے ہیں کسی کو کسی شکل میں نظر آتے ہیں وہ ہیں؟ جی شکلوں پر تحقیق حقیقی شکل نہیں بازی وہ جس کو رسول اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی شکل شریف میں جا رہا اللہ, اللہ! بلکہ فتوحات مکیہ کے حوالے سے لکھا ہے فرمایا یہ جو حادثر کا مسئلہ آیا ہے نا فرمایا وہ حقیقی شکل کے ساتھ ساتھ ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اگر سے جو ہے نا وہ مجدد صاحب نے بھی کیا لیکن مطلب مسئلہ یہ مطلب قرآن کے حوالے سے جی جی جی جی جی بشرم کبیا قرآن تمستی شکل بن کر آئے بشرم سبیا ایسے بشر کی شکل میں جو گھر آئے سبیاں بالکل مستقیم ایسا آمد. جس پر احترام نہ ہو سکے جسے انجر کسی طرح کوئی نامی اور نہ نکالا جا سکے بالکل ایسا برابر ہو احتجاج کر بادشاہ سبیا ویسے مال والے حضرات جو وار اور نکتہ داں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ہی ہے جس کو رسول اکرم کہتے ہیں لگتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی شدود سیدہ مریم کے بعد اور آ کر پوکا. کے پوکا پھوکا ان کے بال شریف میں آل اللہ. حمل پھیل گیا میرا بھوکا بتانا چاہتا ہے میری یہ نہ میرا ایک ایک طریقہ ہے میں تو بھوک سے بند کروں میں دوسرے طریقے سے جاری کر دوں تو لائن آف کیا کیا کام چلا لیتے اتنا بیوقوف ہے के मुकाबले हो रहा है अल्लाह तनसूबा बनाता है भेजने का और ये बंद करने का वो मनसूबा मंदी का ये मतलब होगा क्या क्या वो मनसूबों और रूह का मनसूबा बनाता है भेजने का और ये कहते हैं बंद करते हैं अल्लाह तला के मनसूबा को बंद कर सकता है ये कितने बादल के बच्चे हैं ये बंद हो जाएगी मंसूबाबंदी होगा तो बोलो ऐसे है कि नहीं वो भी मेरा निशादारिख شا کے یہی تو مکیاں والے شہر کے اکبر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرے شاعر جی اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے مشکل گزرے ہیں وہ لکھتا ہے کہ گوسفی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے والد کشیف رہ گئے اور حضور میرے پاس اولاد ہے جو آپ فرمائے آپ نے فرمایا سب بچے پیدا میرے ہو چکے ہیں ایک بچہ میرے پیس میں رہتا ہے اپنے فیس میری پیس کے ساتھ لگا ہو جو منتقل کرا کر بات ہے آپ نے فیس لگائی وہ جو بیٹر منتقل کیا گیا وہ یہ شاہ شہشت یہ خطوحات کے حوالے میں دے رہا وہ جو تباہ کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ شخص بزرگوں کی جماعت آپ آئے میرے ساتھ وہی سمجھ نہیں آ رہے میرے پڑھنے میں یہ بات نہیں یہ میرے شہر نے لکھی ہے میں نے بیان کر دیا شاید بہت بڑا جہید آدمی ہے اس وجہ سے میں اس پر کلام بھی کر دے اللہ اچھا جناب تم ختم ہے ایک اور مثال ہے دو مثالیں ہو گئے اسی مثال مثالی وجود پر مثالی وجود پر جو مثال ہے فوٹو کی یعنی یہ مول فلم کی تصویر کی میں نے آپ کو پہلے کی تھی یہ اس کو سمجھانے اور اس کے خرید کرنے کے لیے ایک یہ مثال ہے ورنہ یہ اس کے مماثل یہ مماثل نہیں ہے سمجھ بات کیا مناسبت ہے اس کے بٹن پہ جس وہ بولے گا اسی طرح ہوگا لیکن وہ کام نہیں ادھر یہ کام نہیں ہوتا آ, ادھر مالک کا جس طرح چاہتا ہے اس طرح اس کو بناتا چلاتا ہے وہ چلتا ہے سبحان سبحان اللہ آتے یاد یوسف کا تو وہاں کا وہ واقعہ تیس والا قرآن پاک میں آتا ہے لولا ارلہ برحان ربی اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا ہاں والا تو وہ یہ ہے کہ متصر نے لکھا ہے ٹھیک ہے اس وقت حضرت یاقوب علیہ السلام روشن دان سے لہر ہوئے وہی مثالی شکل اور مجھے تو کے ثانی پر سرکار بنواتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یہ مثال کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی وہ مثال ہوتی ہے اس کو پتا ہی ہوتا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی مثالی شکل آ کام کر ہے جب اس بزرگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے آپ نے ہماری بولتے ہیں تو یہی نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں ہے آل. آپ نے کئی بزرگوں کے متعلق تو وہ ادھر بیٹھے ہیں لوگ واپس آتے ہیں ارے یار کمال ہے یار ہم حج کرنے گئے جہاں پر بھی کوئی رکن ادا کیا تم ہمارے ساتھ تھے مجھے تو ساتھ فرماتے ہیں جب ان سے بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے تمہیں ہم نے, ہم نے اپنے ساتھ حاج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ انکار کرتا ہے پریشان ہوتا ہے وہ فرمایا کوئی وجہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بات یہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی مثال پیش کر دیتا ہے اور آج کو پتہ چلنے دیتا آمد. لیکن کام میری زیادہ تر جو ہے فرمایا وہ خود جان کرتے ہیں اور خود بہت روحانی اپنی مثال پیش کر دیتے ہیں اور یہ مسئلہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ادھر پیش آیا ہمارے ادر کے نہیں انسانی اس کے موٹر سائیکل کو آگ لگ گئی تھی یہ اوپر بیٹھا ہوا گلی بالکل چھوٹی ہے بالکل چھوٹی ہے اوپر بجلی کی تارے ہیں اور انسان کے سکھاد کے ساتھ ہاتھ لگتی ہیں نیچے پٹرول کو آگ لگ گئی ہے اب جناب جو اوپر بیٹھا ہوا ہے پٹرول جیسی بکری کی سارے ہیں کہتا ہے سوچ لیا بڑھتا ہوں جس کی وجہ سے وہ آ کر ہوا حضرت صاحب وہ کہتے ہیں مجھے حضرت صاحب آئے آپ آ کر مورتی اس پر آ کر آتے بیٹھا پاس پاس کر لیے آپ نے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 سمجھ بات کیا ہے اس کی قبیلے <تصال> تو بڑی مسئلہ بھی ہے کیا خالی کی سُنیے عبارت میں پڑھو تو کافی ذرا لمبی ساری ہے آپ کرواتے ہیں مخدومہ مقرر بڑی مسئلہ پہ آئی نہ آنت کے ہی ہم آدم حضرت آدم علا نبی صلاح و در عالم شہادت ہمیں حضرت آدم کے در میں شہادت موجود و در زمین خلافت کیا مقدود ملائق کا شدہ جام عب گشتا تھا ہر وقت اللہ صفا لطائف لطائف خدا بندی جنطان موجود گشتہ بابا سورت آدم ظاہر شدہ وہ مسلمہ پہ اس کے اوپر آدم منتظر کاروبار آدم منتظر از سب اس کو آمتا حتیٰ کے طوارت و تناسب کے مناسب آ عالم مثالت نیر و ظہور پی وقت ب کمالات سوری و مانوی مناسب آدم نیر یافتا عالم ض ظہور ابل بجود بجود بچوں شدھ ظہور بہت بچوں ظہور نیز دورہ تمام سرتا ظہور الا ماشاء اللہ تعالی بچوں سوائے ظہورات مثالیہ کے تعلق بخا و لتاب سے ہو تمام گشتہ آخر الامر آن رسکہ جامعہ در عالم شہادت با ایجاد خداوندی جل سلطانہو با وجود آمدہ باپا حضل خداوندی جل سلطانہو معزد و مقرم گشتہ اگر حد ہزار آدم باشند شمد اجزائے ہمی آتا مند ہزاروں تو سمجھو ایک اجداد پاڑے او جن ہو کے ہاتھ کا ہوں مبادی و مقدمات وجود ہے او اور مبادی و مقدمات ہیں آپ کے وجود کے جد شہر کے جد شہر کے زیادہ والے زیادہ انچہ ہزار سال ان از اجتا ہے دادا سے چالیس ہزار سال پہلو بہت ہو گیا لطیفہ دار مثال از لقائت جدش ہے حضرت আদম علیہ السلام دی لقاء جو کو جڑا ہے اس شکل تے عالم میں شہادت موجود واضحا پر توافق قیص اللہ نے کردار دلالا بھی مثال میں کھڑا ہے۔ ہمارے شہادت نہیں ہے کہ کعبہ ہے مولا ہمارا نیز در مثال صورت و تشبیہ دی جاتی ہے۔ سبحان یہ کعبہ جڑا ہے نا یہ بھی مثال تے ہے۔ سبحان اللہ بھی اس کو قاف کرنے ہیں کوئی مثال ہی جنہوں سے نصیب ہوگا نصیب میں فقیر غریب رات دور دور فرشت آداب اب اپنی بات کرتے اور بات کر میں نے اپنی جو خدا تعالیٰ نے مجھے نظر دی ہے بات میں نے اس کو بہت دور دور تک فسیار بتاشیار بوکا بہت گہری نظر سے میں نے ساری جہاں کو دیکھا ہے کر عالم شہادت عالم دیگر ب نظر نہ جانا مجھے فرمایا میری نظر کے اندر عالم شہادت کے اندر وجود کا جہان ہوتا ہے وجود کا جہان اس وجود کے جہان کے اندر فرمایا مجھے ایک شادت کے سوا دوسرا نظر آئے ہی مثال نیا آلام مثال کے شوقے نظر آتے ہیں اعلیٰ مثال کے شوقے تو پھر باہر نظر آتے ہیں آدم علیہ السلام کی نظر آتے ہیں مثال نظر آتی ہیں ایک آدم نظر آتے ہیں جس آلام جسمانی لحاظ سے کتنے نظر آتے ہیں ایک حضرت جبریل امین آپ آپ کی بارگاہ میں حضرت تھے یا قلبی کی شکل میں آتے تھے کوئی بائیکل آپ کہہ سکتا کہ جبریل قلبی ہے شکل پہ حکل بھی کیا حضرت جبریل کو پاس بخشی اللہ نے انہوں نے اپنے کسی ایک لٹیسے کے حوالے سے جتنا بھی ہے شکل مثالی بنا لی کی بارگاہ میں آپ ہاں وہ بھی ہے واقعہ گرامی کا معلوم ہو یہ بات بالکل مجد صاحب فرماتے ہیں ارے بھائی توجہ مجدس فرماتے ہیں کہ حالانے مثال میں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے جب اعلیٰ شہادت میں دیکھتا ہوں تو ایک آدم سے سوا اور کوئی نظر ہے اور لیجئے حضرت جی اب میں اکثر اتنے اباس پڑھاتا ہوں اور جو ہمارے مشاعت میں سے ہمارے مشاعت میں سے رشتی بدربیا صوفیا احترام سارے کے سارے جو عالمی مثال کو شامل کرتے ہیں میں اکثر اتنے عبداس کو اس کی طرف اشارہ دکھاتا ہوں جو اشارہ عبد الحی صاحب کو نظر نہیں کیسے ہٹ گرمی کر لی اور چڑھ پڑے جناب جی اپنے ماں نے نکالنے کے لیے یہ ہے دیکھو کیا کہہ رہا ہے آج دن نشر برا رہی جو صحیح صدر سے ثابت ہے اس کے نا نہیں ہے بن اطاعب والی ذہی روایت جو ہے نا اس کے یہ ہے کہ نبی نبی کو اگر یہ بتانا وہ سب سو جو آیا اسی نکال کا سمجھانے کے لیے آیا سمجھ نہیں آئی کی عجیب بات ہے نکیشن کر ندیوں کو عیدا کا عیدہ آدم کا ہاں اللہ یہ بات ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ادھر اسی زمانے میں یا کسی زمانے میں ادھر عیشہ ہو تو ادھر عیشہ ہو ادھر آدم ہو تو ادھر آدم ہو اچھا نام کی تبدیل نہیں ہو رہا سب کچھ ایک طرح کا رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے چاند مختلف ہے سب کچھ مختلف ہے نام ایک طرف کا چل رہا ہے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے, بھی وہی ہے. یہ کیا ماجنا ہے یہ وہی مسئلہ ہے حق ہے ہمارے یہاں پر ہے اپنے آپ کو کامل فقیر کے کرتے اور یہ مسئلہ سمجھ لیتے کہ یہ جی عالم میں مثال کا مسئلہ ہے شہادت کا ہے ہی نہیں تو کرتے اپنے اپاس کی بات کرتے یہ مسئلہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے والد سے صحیح اسناد کے ساتھ تفصیل اپنے صبری وغیرہ تفصیلوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صورت طلاق کی اسی آیت بارہ کی تفصیل پوچھی گئی آپ نے فرمایا اگر میں تفصیل کرو تو تم اٹھول کرو گے اس وجہ سے تمہارے سامنے کھولتا ہی نہیں آل... آل... <السوفی آر> اکرام ہمیں <تن spinning> بھی تمہارے سامنے اس وجہ سے کھولنا پڑا کہ ظالموں نے کھول دیا تو ہمارا حق بنتا ہے بذا کرنا جو صحیح معنی آپ کے سامنے بجتا ہے ورنہ یہ مسئلہ صرفیات کے کشکا تھا جو سوریہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ ثابت ہو تو آپ نے اسی طرح اشارہ کیا ہے نئے خاصی بات کر رہے ہیں لیکن اب ہمارے یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں رہا ہمارے لیے تو مثال پہلے موجود ہے فلم والی لیکن یہ مثال ہے فلم کی مثال ہے یہ مثال ہے تم نہیں ہے سمجھنا وہ ایک اور جہاں ہے اور ہی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی آجیو جی بات ہے کہ کمال ہے ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا نا تو مثالی شکلیں بادشاہ جو ہے نا یہ اس کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ اس سے کیونکہ مختلف مسئلہ تھا یہ بہت مختلف مسئلہ تھا اس وجہ سے تکلیف کا مطلب اور دیکھو اب ہم ادب سے سن چکے ہیں ہمارا دل اثر اس میں اتنا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن کیونکہ ہمارا ریل ریل بھاگ جو ہے وہ ایسے مسئلے کو پو پو پو پو پو کبھی مشاہدہ اس نے نہیں کیا دیکھا نہیں ہے اس وجہ سے ماننے سے آپ بھی یہ کر رہا ہے انکار کر رہا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ باقی مسئلہ اتنا مشکل تھا کہ للا للا اللہ للا للا للا للا. للا. سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کرتے لیکن چھپانے کا یہ کو تو نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے والے نہ تھے مجھے تو دل کے سانی اور ایسے بزرگیا کر باب کو ان کے سامنے کے مسئلہ گلرتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی بولو سمجھ آ گئے تو کیسے عجیب بات ہے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 معلوم ہوتا ہے وہ کہیں مثال میں مثال سمجھ نہیں آ رہی مثال میں بھی دینا چاہتا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے مثال کے طور پر بھائی مثال کو پہلے پیدا کر دیتا سال میری مثال بنا دے وہ مثال آئے اور میرے بیٹے کو ہے وہ مثال آئے اور میرے بیٹے کو کہا ہے ارے بھائی تو میرا بیٹا ہے تو یہ تو مان سکتے ہیں اگر میری بھی ساری نہ ہو وہ کوئی اور شخص وہ آ کر کہا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ معافی وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کتنا غریب بات بن جاتی ہے تو یہ ممکن ہے کیدر سے آ کر مکیا والے کو وہ آکر کر کہ تو میرا بیٹا اور یہ بیٹا کسی اور کا ہو وہ دادا کسی اور کا ہو اور تو میرا بیٹا آ رہی ہے اب لطف کی بات یہ ہے کہ مجد صاحب کے اس حوالے پر اطلاع کے بعد مولانا نکروی صاحب جو ہیں ان کی ناس کے آخر میں میں اللہ آل جنہوں نے شرح لکھی ہے ان کی تقریر کا میں فلے ہو رہا ہوں انہوں نے تقریر لکھی ہے گاجر الناس کا وہ تقریر کی بات کی نا سنیجیے لکھا ہوا اس رسائے میں کشمیری کیا نا دین اس کے آخر میں یہ نجر اللہ میں سارا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے سورت و بار نم مقبول شیخ ابد الب غنی وجدیت نے جو تقریب کی تاخیر کی تھی جو مدینہ نورہ کے نظیر ہے وہاں پر یہ چلے جائے گا <تصفح> فرماتے ہیں سورت مثالیہ سمجھو شاہد عبد الغنی لکھتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں صورت مثالیہ کا مختلف مقامات میں ہم سابت ہے یہ ثابت ہے نقل شہر بھی شرح کا انکار نہیں کرتی انکار نہیں کرتی یقینی ہے مہاوا اقل و نطل کے ساتھ دو بڑے طریقہ شہریت وجودیہ شروعیہ کے اماموں کا بھی مل چکا ہے یعنی کیا مطلب کہ طریقے سے شریعت وجود والے ایک ہو گئے وجودیہ والے ہو گئے شیخ اکبر شہودیہ والے ہو گئے ان دونوں کے کشخ بھی ساتھ مل چکے ہیں نام بھی لکھا شیخ مجدین کما ہوا پھر ون مقتوبار مقتوبار کا حوالہ آپ سنا چکا ہوں کا مقوب خلاصہ سنا چکا ہوں وہ سامنے والا نے تلاش کیا بات کا ببا کاتا باہول فار کبھی مولانا اور واقعی کبھی ہے کہ جو کچھ کیا ہے کہ اپنے زورے بہاروں سے کیا یہاں پہ کبھی ہے صحیح نہ بات کرتا باحول مولانا شہر اخرا قبول زیادہ قبول کے زیادہ لائق یہ ہے اس کا مطلب ہے جو اوپر بات ہے وہ مثالی والی والی سورت ہے مثالی وہ بھی وہ بھی اس کو تو پتی کہتے ہیں اخراج قبول زیادہ قبولیت کے یہ ساتھ لائق ہے اچھا تو زیادہ یہ لائق ہے اس کا مطلب وہ بھی قبولیت کے لائق ہے آرا اس میں تبدیل ہے نفس سے مسئلہ کو تو سادت کرتا ہے پہلے پھر بات ماں باپ مما وہ تقریب ہے ابھی نہ تو بات یہ نا تو آج کے لائق وہ ہے اور یہ زیادہ ہے ہے یہ زیادہ لائق ہے میں نے کہا یار یہ اجی آج تک کی تقریب کو خوش کرنے والی بات ہے جو ان کو بھی کرتے ہیں ہوئی ہے اچھا اگر کتی ہوئی کے پیچھے کیوں <تصفيق> لا حول ولا اللہ صبح علی عظیم میں حیران ہوں کہ میں یہ بھی سمجھتا کہ جو ان سے صاف اور خطا ہوا ہے غلطی ہوئی ہے صاف صاف جی نہیں ہے, ہے، سیان نہیں ہے یہ وہی بات ہے کہ دونوں کو راضی رکھنے والی بات ہے دونوں خوش رہے ہیں سمجھ لی بات ورنہ حضرت خاطی ذریعت قرآن پاک کی دوائی ہے کہ یقین کا فائدہ کبھی نہیں دیتے کیا مطلب کہ جہاں یقینی بات کی ضرورت ہے دعویٰ ہو ارے بھائی دعویٰ ہو ایسا کہ اس کو دلیل یقینی چاہیے کرواتا ہے کہ زنی سے کام نہیں چلتا سے کام نہیں چلتا کہاں دمان اور کہاں یتیم ڈبان کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری جانب یہ ہوتی ہے کہ ہاں جی وہ دوسری کا نہیں ہے ایسے لگتے ڈبان ایسے ہی جانا यकीन वो होता है पर दूसरी जानक होती तो अगर उधर अकलन नकलन पत्री है अफसोस है अफसोस है और मौलाना आपको सही लग नहीं अगर मैं खैर समझ जाना ये गुस्ताफिक करूँगा कि अगर उनमें इतना समझ होती ना तो ये तकलीर का साथ लगने ही न देते वो कैसे अफसोस है तुमने तो घेरा बेड़ा भी गर्द कर दिया है کیا کہہ دیا کتی وہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے اچھے لگا رہا ہوں اور یہی جانا خبر تو بولو بھائی اس وقت کیوں کہ آپ کے رات کے درپار بیٹھے ہیں تو جو حقائق سامنے آئیں گے ہم ان کو کام کریں گے وہ ٹینی مقام اپنی جگہ پر वो बड़ा होना अपने जगह पर लेकिन बात यह है कि जब मैदान लग जाता है पेड़ लग जाता है जब उधर तरफ से दोनों तरफ से पहलवान आ जाते हैं तो छोटा भी जो कुछ होता है कब दिखाता है मेरी बात की आ रही है तो हम छोटे हैं उनके कुछ भी नहीं है उनके सामने लेकिन अल्लाह ताजा साहब मैदान दिया है वो आए वो हमें चैलेंज करते हैं सबको चैलेंज करते हैं आओ फिर मेरी बात काज करो काम आ गए اگر وہ اس وقت میں شہادت میں ہوتے تو پھر پتا چلتا ہے یہ فضر غنی کی تقریر پر ایسی تقریر کا مانا ہوتا ہے یہ تاثر نہیں اس کا نام کو تقریر رکھنا چاہیے ایسی تاچی ہے شاہر کا بیڑا گھر کر کے رکھ وہ ادھر اکٹھی اس کو کہہ دیا زیادہ لائق یہ ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارے پر پڑنے کے اعتبار سے پر یہی کلام ہے ناممکن ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ حقیقت میں وجود میں آپ جیسا کسی اور زمین میں بیٹھا ہو یہ ناممکن ہے محل ہے حضرت اعظم بھی ایک ہی تو ہو نہیں نہیں اس دنیا کائنات میں خدا سے کے کے ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے یہ تو مذاق بنانے والی بات ہے آج حقیقت وہی ہے جو ہمارے بزرگوں اور لطیفے بات بند کا بڑا محدس انورشہ تشمیری جس کو کہتے ہیں پیدل باری گئے وہ اسی کو مان کر اسی کو صحیح جان کر اسی کو نقل کر کے اور नाम तो नहीं लेता काशन नानोत्री का लेकिन इतना कहता है ऐसी बात की तारीर में आ, एसी बात वो तेरी समझ में नहीं आती तो गर्मी जो तबशील है, है। इधर चल इनके पीछे जाना यदि आपको पढ़कर सुनाता हूँ अठवर्षा कश्मीरी काशन नानोत्री जो बंदियों को मत देता है वो तुम्हारा खाना खराब हो ऐसी ہاتھوں میں کیوں پکتے ہو یہ سوکھا ہے جو بات کر گئے ہیں نیچی اتنا کا بارش نہ چلو ہم نام احمد الزاد اور کے ساتھ دے دینی چاہیے اپنے بات کے ساتھ چلتا یہ ایک ماگل بارہ شرا بخاری انور کا کشمیری دو بندی کی عزیز اس کے اہل تلسی سری صفا نمبر 334 پر لکھا ہے وان حصل اللہ غار وجدنا الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الشاء الله يتعلق يوم من صلاتها وصيامنا وانا يتوقف عليه شيء من ایماننا ورائنا انخر فسخوا كان لاحظ لك تصاحبك ما ليس به علم فقل على طريق باب إن سبعه أربعه رحل لها يفارقه عن سبعه عوالم وقد صح عنه ثلاثه عالم الورى وعالم المثال وعالم الأرواح قال أما هذا عالم الثر وعالم النافما فقد ورد به الحديث لاكننا فالشيء الواحد الله يدعو من هذه العالم من هذه العالم الخيرين من العالم الخيرين من هذه العالم الخيرين فشيء واحد راجع هو من هذا الحواله الا وجع الرحم وقد بلغ عند شري وجودات الشيء قبل وجوده في هذا العالم وحين يمكن لك ان تلقى النبي الواحد في حوالي مد الخليفه بدون محذور هو قوله ما تفسير الله تعالى وقد ذكر من قبل وقال ابن كثير الحنفي لما نظر على احاديث الناس لم يفسر بقدر بل وضع هذا اللفظ بعينه فكان قدر ان الشيء هو جوهر الروح ولذا لا ينعو لفظه مكانا تركشت تركشت المحقق إمام المحقق فلا يتراجع تراجع هذا للمحق له حقيقة الأخرى فيخشى الله تتبدل تلك الحقيقة بثلك الرسول فيخشى أيضا أيضا أيضا الله تتبدل تلك الحقيقة بثلك الرسول وقد ضعني وشاها ولي الله في القاحب وقال إننا ناس مصد اسم هوائي صار صار صار بات آنے لے محفوظ رحمت خلاش میں خالی محرم ہو گیا کہتا ہے کہتا ہے؟, ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہر ابن عباس ہوئی وہ ہے اس کے ساتھ نماز روزے تو کوئی طلب نہیں ہمارا ایمانتا کیونکہ اوپر کوئی بات ہو کر نہیں تو ہمارا حق سمتا ہے کہ کچھ چھوڑی دیں اس کی شرح کریں گے یہ اپنا تمہارا لور ہے اس کی مان لیتے اور وہ نہ بکواس کر سکتے اس طرف نہ ہی جانتا اگر تیرے لیے ضروری ہے سننے والے اس میں پیدا مٹا مسی والا سب علم کہ تم گا ہی چاہتا ہے ایسی بات میں جس کا تمہیں علم نہیں معلوم ہوا ہے گا گسا ہے, ہے, آتا شاہ کشمیری فتوے کے ہے, ہے کا بچہ نہ گسا کا یہ وہ کہہ رہا ہے پکوڑا رافت کا ارباب کیا اگر تو نہیں کھلوتا وہ جب تو نہیں نہ تو پھر ارباب حقائق کے طریقے کے مطابق یہ بات اس نے سلام بھی کی ہے کہ سات زمینیں جو کہی گئی ہیں حصہ ابن عباس ہیں ان سے مرا سات عالم ہوا تو تین عالم تو ان سے ثابت ہو چکے ہیں ایک عالم احسام ہے ایک عالم انصال ہے ایک عالم اروا ہے وہ تین و شرح ثابت ہیں ایک آلو oh、میں زر اور آل میں نتھما اعلیٰ میں جناب مشتاق شریف میں آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ میں ذرا وہ نکال کر پائے رکھتے تو حدیث جو ہے نا حدیث کے اندر آل میں درخت وہ آ گیا آلہ میں نا می عالم에 رکھا رکھا. عالم에 بھی آتا ہے ناسما کلام جس کامرو مانا کرتے ہیں جی وہ صحیح نہیں کر ہے اس میں وہ خود گراسی جہان ہے وہ کبھی تو وہ کہتا پانچ جہاں کبھی بن گئے کسی اور زمین کے نہیں ہے پانچ جہاں شاہ کیا کہہ رہا ہے اچھا اچھا ارے دیکھو نا سلطان تو لوگ آلم پڑتے ہیں اللہ تبارک اٹھارہ ہزار جہان یہ تو عام مشہور ہے تو اسی زمین یہ زمین زمین سے جہاں کا جہان پڑا نہیں چاہے جہان پڑا ہے اس زمین پر سمجھ آ رہی ہوں. مال. کیوں کہ کس کو کہتے ہیں جس سے بنانے والے کا علم ہے اس کائنات کی ہر چیز کی صرف اور نو کو دیکھیں تو ہر ایک لگائے کا جہان نظر آتا ہے اس کو دیکھنے مشکل آ جائے سمجھ آ رہی اچھا پھر آگے میں کہتا ہے مال. پانچ جہان تو یہ ہو گئے کیا اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کرنا چاہیے وہاں پھر ہوا رہنے آئے دو تو اور نکال لیں گے سننے والے دوسرے اور نکال لے تو ستاروں والے دو ایک ہی چیز ان جہانوں میں سے جب گزرتی ہے تو اس جہان کے حکام لے لیتی ہے شرم شہر کے وجود اس عالم میں آنے سے پہلے کئی وجود شرمے میں بھی ثابت ہیں اس وقت ممکن ہے کہ تو یہ کہے کہ نبی عمارت مختلف جہانوں میں ایک ہی نبی مختلف جہانوں میں مختلف جہانوں کے حکام لے کر آتا رہا حتا کہ اب جان بلا یہ کہا سات کر ساتھ کھا سکتا سمجھ نہیں آ رہی پھر کہتا ہے نسما کی تفریح کی طرف ہمیں پورے ہافی کا ذکر کر بھی ہے. کہتا انہوں نے سے نسما کیلے گئے بنواد اور جگہ ناسما ہی رکھتا یہ کہتا ہے اس کو سمجھ گیا کہ نسما روح کے مخالف ہو کی جائے لفظ رکھتا ہے اور اس لفظ کو چھوڑتا نہیں بول رہا یہاں دور پشتی ہاں جی اور یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ محترم جو ہے نا یہ ایک ہوائی جسم ہوتا ہے جو بگڑ کے اندر ساری ہوتا ہے ختم ہونے سے محفوظ ہوتا ہے یہ باقی راج تک اندازہ مر جاتا ہے یہ ہوائی جسم ہوتا ہے سمجھ بات ہے یہ میری اماں آئی جسم تو ادھر پڑا ہے اما کہتے آگے وہ خام میں کہتے ہیں نا امام آگی جی دوبارہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ خود جو بندی بھی انور شاہ کے ساتھ اپنا شاست نوٹری کے ساتھ انور شاہ جیسے جو بندی جو ہیں وہ متفق نہیں ہوئے انہوں نے بھی کہا ملامت کیا کہ بیا گرتی ہے انہوں نے کیا خرچ مار دی ہے تیرا کھانا خراب بیٹا تو لیکن انہوں نے اس بات کا اگر سے نہیں رہا دی کہ آپ نے اس کا ہے یہ شاید کہ شاگرد کا ہے یا شکیل کا یہ شکیروں کا شکر بارہ یہ کہتا ہے نا اللہ سے بولتا ہے تو بارہ ہمارے نزدیک راجت پر یہ کلام ہے اور اس تقریب عباس کا یہ ہے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 اس کا کیا مانا لیا آخر اپنے پاس آپ پر اعتراضات کیا ہوئے جواب کیا دیے ہم ان کی تقسیل نہیں کرتے اور قاصم بھی اور اس کی کرتے ہیں یہ کیا مزہ ہے یہ اڑی ہے